عوام خانا محمد ہمارے پیر وشید مشیدہ محمد قابل <سؤال> اکثر ہمیں ایک بات اشات فرمایا کرتے ہیں ہم مختلف مقام میں چھوٹے چھوٹے کوشش اس لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ ان دوستوں میں شرکت کرنے والے طلباء کو اختلافی مسائل کے متعلقہ کا موقع اور غذائع بھی سمجھیں اختلافی مسائل کے متعلق بھی سمجھیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ شریک ہونے والے طلباء کا غذا مشق کی گزار میں نہ تو آدمی مکمل صرف تشہیر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی آدمی تشہیر کے ساتھ پڑھا سکتا ہے ڈیڑھ گھنٹے ایک گھنٹے کی نصیب میں کسی ایک سفر اور جماعت کے متعلق تشریح اردو کو بلکہ کسی ایک خاص مسئلے کے متعلق اردو کو بھی ایک گھنٹے سے کرنا انسان کے پاس ہوئے ہیں حضرت استادی اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اگر آدمی نفس سمجھ سے ملے مشکل نہیں ہوتا اگر انسان ان دو چیزوں کا اہتمام کر لے پھر زیادہ دلائل یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھوڑے دلائل سے بھی کام چل جاتا ہے نمبر ایک فریقین کا موقف اور نظریہ اور نمبر دو فریقین کی دلیل کی بنیاد ایک اختلافی مسئلہ ہے اس میں میرا میرے اکابر کا نظریہ کیا ہے جس بندے سے میں گفتگو کر رہا ہوں میرا مخالف اس بندے کا نظریہ اس عقیدے کے متعلق کیا ہے یہ فریق مخالف کے نظریے کو سمجھنا اور اپنے نظریے کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے نمبر دو میں جو اپنی گفتگو میں دلیل دے رہا ہوں میری گفتگو کی اس دلیل کی بنیاد کیا ہے یا میرا مخالف جو میرے خلاف دلیل پیش کر رہا ہے اس دلیل کی بنیاد کیا ہے اگر آپ کے ذہن میں فریقین کا موقف بھی ہو آپ کے ذہن میں فریقین کی دلیل کی بنیاد بھی ہو تو دنیا کا کوئی باطل بھی آپ سے زیادہ دیر گفتگو نہیں کر سکے گا ان دونوں چیزوں کا فائدہ کیا ہوگا جب بھی آپ کسی باطل سے گفتگو کریں گے وہ دو کاموں میں سے ایک کام ضرور کرے گا نمبر ایک اپنے موقف پر دلیل پیش کرے گا اور نمبر دو آپ کی دلیل کا جواب دے گا گفتگو میں باطل ان دو کاموں سے باہر کبھی نہیں جائے گا اپنے موقف پر دلیل پیش کرے گا اپنے نظریے اور عقیدے پر دلیل پیش کرے گا آپ اپنے نظریے پر جو دلیل پیش کریں گے آپ کا مخالف اس دلیل کا جواب دے گا اگر آپ نفس مسئلہ اور فریق مخالف کا نظریہ سمجھ لیں تو آپ کو فریق مخالف کی دلیل کا جواب دینا بالکل آسان ہوگا اور اگر آپ فریقین کی دلیل کی بنیاد سمجھ لیں تو آپ کی دلیل پر جو اشکال ہوگا اس کا جواب دینا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا جب تک انسان کے ذہن میں اصل مسئلہ فریقین کا موقف اور نظریہ نہ ہو پھر بندہ چھوٹے چھوٹے شبہات سے پریشان ہوتا ہے اور انسان بساوقات اوقات لاجواب بھی ہو جاتا ہے جو مسلک اور انسان کی اپنی بدنامی کا بہت بڑا سبب بنتی ہے میں اس کی دو تین مثالیں دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے اگر اصل مسئلہ فریقین کا موقف ذہن میں ہو تو پھر گفتگو کرنا کتنا آسان ہوتا ہے میں ان مسائل کو مثال میں پیش کرتا ہوں جو ہمارے سبق سے متعلق ہیں اور جس فتنے کو ہم نے بیان کرنا ہے وہ فتنہ بھی ان مسائل میں آلو سننے سے اختلاف کرتا ہے ہمارے ہاں مرکز میں ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر اتوار صبح تک تین دن کا تحقیق المسائل کورس ہوتا ہے ہر انگریزی مہینے میں اس میں عوام بھی آتی ہے بساؤ کا طلباء بھی آ جاتے ہیں ہم اس میں عوام کو عوامی انداز میں اپنے عقائد اور مسائل سمجھاتے ہیں دو تین ماہ قبل مغرب کے بعد میرا سبق تھا مسئلہ توسل پر مسئلہ توصل کا معنی مستقل آپ کا سبق ہوگا توصل کا معنی آپ اللہ سے مانگیں اور کسی نبی یا ولی کو وسیلہ بنا کر مانگیں یہ ہے توصل کا معنی میں نے اس پہ دلیل دیے دلیل کے بعد ہمارے اس کورس میں اس وقت ایک مہمان آیا ہوا تھا مجھے نہیں پتہ تھا کون ہے میں نے تو سمجھا شاید کورس میں شریک ہے جب میں نے دلیل مکمل کیے تو اس نے کہا مولانا صاحب ایک سوال کروں میں نے کہا جی فرمائیں کہنے لگا یہ بتائیں شیعوں کے ساتھ بے کاٹ کرنا چاہیے یا نہیں صحابہ کے دشمنوں والے عقید اختیار کرنے چاہیے یا نہیں میں نے کہا پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے ایسے بندے کا بے کاٹ کرنا چاہیے جو صحابہ کا نہیں ہے وہ کبھی کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیں شیعہ بھی وسیلے کے قید ہیں آپ بھی ڈیڑھ گھنٹے سے وسیلے کے دل دے رہے ہیں سٹیج پہ آپ کہتے ہیں ان کا بئی کرو ان کی مخالفت کرو اور درسگاہ میں بیٹھ کر عقیدہ وہ بیان کرتے ہو جو شیعوں اور راف یوں کا ہے وہ بھی کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے آپ بھی کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے آپ بتائیں آپ کے نزدیک اور ان کے نزدیک فرق کیا ہوگا میں نے کہا بہت اچھی بات ہے پہلے یہ بتائیں کہ شیعہ کس وسیلے کا قیال ہے وہ کس بات کو وسیلہ بناتا ہے اس نے مجھے کہا کہ وہ وسیلہ بناتا ہے گھوڑے اور دلدل کو اس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہے اس کو وسیلے کے طور پہ پیش کرتا ہے میں نے کہا بہت اچھی بات اب دوسری بات یہ بتائیں آپ کے نزدیک دعا میں کسی چیز کا وسیلہ دینا جائز بھی ہے یا بالکل کسی قسم کا جائز نہیں اگر ہر قسم کا ناجائز ہے تو وہ فرما دیں اگر بعض صورت جواز کی تو وہ بتا دیں اس نے کہا کہ ہمارے نزدیک دعا میں نیک اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے آپ نے نماز پڑھی نماز کا وسیلہ دیں آپ نے روزہ رکھا روزے کو وسیلے کے طور پہ پیش کریں جو جو نیک اعمال انسان کرتا ہے ان نیک اعمال کے وسیلے سے بندہ خدا سے مانگے اس کی گنجائش موجود ہے میں نے کہا پھر میں بھی پوچھ سکتا ہوں شیعہ بھی کہتا ہے وسیلہ جائز ہے آپ بھی کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے آپ میں اور شیوں میں فرق کیا ہے وہ بھی جواز کی بات کرتے ہیں. آپ بھی جواز کی بات کرتے ہیں فرق کیا ہے وہ کہتا ہے جاندار کا وسیلہ گھوڑا آپ کہتے ہیں بے جان کا وسیلہ نماز آپ بتائیں آپ میں اور شیوں میں فرق کیا ہے اس نے کہا مولانا صاحب میں تو آپ کو سمجھدار سمجھتا تھا لیکن شاید یہ میری غلط فہمی تھی میں نے کہا جی وہ کیسے کہنے لگا کیا آپ کے نزدیک گھوڑے اور نماز میں کوئی فرق نہیں میں نے کہا میں بھی آپ کو سمجھدار سمجھتا تھا اگر نماز اور گھوڑے میں فرق ہے تو میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ گھوڑے اور نبی میں کوئی فرق نہیں بات سمجھی اگر نماز اور گھوڑے میں فرق ہے تو معاذ اللہ نبی اور گھوڑے میں کوئی فرق نہیں اگر آپ نماز کا وسیلہ پیش کریں تو جائز ہے اس میں رافضیوں کے ساتھ مشابت نہیں ہوتی اگر میں نبی کا وسیلہ پیش کروں تو بتائیں انہیں جیز کیوں ہے اس پہ وہ بندہ خاموش ہو گیا اب دیکھیں ہمیں پتہ تھا اس مسئلے میں میرا موقف کیا ہے اس مسئلے میں میرے مخالف کا موقف کیا ہے جب اس نے دلیل پیش کی اس نے شبہ پیش کیا ہمارے لیے اس شبے اور دلیل کا جواب دینا بالکل آسان تھا پچھلے سال شابان کی آخری تاریخ کو میں اور مفتی شبیر صاحب لائبریری میں بیٹھے تھے خوشاب کا ایک بندہ رہنے والا ادھر قریب ڈیرہ ہے وہاں کام کرتا ہے وہ آدمی یہاں آ گیا عقیدتاً وہ بندہ مماتی تھا اللہ کے نبی کی حیات کا منکر تھا عصر سے لے کر عشاء تک لائبریری میں بیٹھ کر ہماری اس سے مفصل گفتگو ہوئی اس نے درمیان میں ایک سوال کیا اس کا سوال سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے خطرناک انداز سے امت کے عقید کو شبہات کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں استادی صبح فرما رہے تھے وتاواس و بالحق یہ ہوتا ہے شبہات کے ذریعے جب عقیدے پر شبہ آئے ہمارا مرکز دلیل کی دنیا میں ان شبہات کو دور کرتا ہے اس نے ایک شبہ پیش کیا اس نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیں آپ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں اللہ کے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں آپ یہ بتائیں نبی جب قبر میں زندہ بھی ہیں نبی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے تو کیا اللہ کے نبی مسجد نبوی کی اذان کو سنتے ہیں میں نے کہا اگر میں اپنی بات کروں گا شاید آپ کو اشکال ہو تذکرت الخلیل میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مسجد نبوی کی حدود میں رہتے ہوئے بندہ جہاں سے بھی سلام پڑھے گا اللہ کے نبی اس کو خود سنتے بھی ہیں اللہ کے نبی جواب بھی دیتے ہیں جب سلام کو سنتے ہیں جواب دیتے ہیں تو اذان بھی سنیں گے اس نے کہا اس پر میرا اشکال ہے اشکال کیا ہے جب اللہ کے نبی نے قبر میں اذان کی آواز سن لی نماز قبر میں پڑھتے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں میں نے کہا جی نماز تو قبر میں پڑھتے ہیں کہتے اس پر ایک مضبوط اشکال ہے آپ مجھے وہ اشکال دور کر دیں میں مان لوں گا کہ آپ کا قیدت درست ہے میں نے کہا جی بتائیں اشکال کیا ہے کہتے ایک مشہور حدیث ہے آپ حضرات نے اکثر تبریگی جماعت والوں سے سنی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللّہ علیہ و نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے اپنے کسی ایک صحابی کو مسلح امامت پہ کھڑا کروں اور خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے کہتے اس پہ اشکال کیا ہے یہ حدیث بتاتی ہے اگر کوئی بندہ گھر میں ہوتے ہوئے اذان کی آواز بھی سنے نماز کا وقت بھی ہو جائے پھر بھی با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دوں اور خود ازان کی آواز بھی سنتے ہیں پھر بھی مسجد میں نہیں آتے اگر کوئی بندہ اشکال کر دے ہمیں کہتے ہیں مسجد میں نہ آئے تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں گا خود ازان کی آواز بھی سنتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے اب بتائیں اس حدیث کی مخالفت ہے یا نہیں میں نے کہا بہت اچھی بات ایک مسئلہ مجھے آپ سمجھا دیں اس حدیث کا جواب میں آپ کو سمجھا دوں گا کہتے ہیں جی فرمائیں میں نے کہا یہ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی مبارک زندگی میں اسفار بھی فرمائے ہیں اللہ کے نبی گھر چھوڑ کے گئے ہیں اس نے کہا جی کئی مرتبہ میں نے کہا کیا کبھی ایسا بھی ہوا اللہ کے نبی مسجد نبوی کے ایک کلو میٹر دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے ایسا ہوا کہتے ہیں جی کئی مرتبہ ہوا جب نبی مسجد نبوی سے دو میل کے فاصلے پہ ہیں نماز کا وقت بھی ہو گیا اللہ کے نبی اسی جگہ پر نماز پڑھتے تھے یا اللہ کے نبی دوبارہ مسجد نبی میں آتے کہتے ہیں جی اسی جگہ پر پڑھتے تھے دوبارہ تو مسجد میں نہیں آتے تھے میں نے کہا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں اگر میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤں اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھر کو آگ لگا دو خود نبی دو میل کے فاصلے پہ ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے اس حدیث کا اور پیغمبر کے سفر کا جواب کیا ہوگا اس نے کہا مولانا صاحب یا تو آپ نے شریعت پڑھی نہیں یہ آپ نے شریعت کو سمجھا نہیں میں نے کہا جی آپ پڑھا بھی دیں آپ سمجھا بھی دیں اس نے کہا شریعت کا ایک اتفقہ اصول ہے ایک ضابطہ ہے جب جگہ بدلے تو شرع حکم بدل جاتا ہے انسان ایک کمرے میں ہو حکم اور ہوتا ہے انسان کھلے میدان میں ہو حکم اور ہوتا ہے جب بندہ گھر میں ہو حکم الگ ہے جب بندہ سفر پہ ہو حکم الگ ہوتا ہے جب انسان جگہ بدلے جگہ بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے اب اس اصول کا حاصل کیا ہے جب اللہ کے نبی گھر میں نماز مسجد نبوی میں اللہ کے نبی سفر پر چونکہ دو میل کی جگہ بدل گئی جگہ بدلنے سے حکم بدل جائے گا اب نبی واپس نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے اللہ کے نبی اسی جگہ پر نماز پڑھیں گے میں نے کہا میں آپ کے اس اصول سے سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد اتفاق کرتا ہوں آپ نے مجھے اصول سمجھایا جب جگہ بدلے تو حکم بدل جاتا ہے میں بھی کہتا ہوں جب جگہ بدلے تو حکم بدل جاتا ہے اللہ کے نبی گھر میں تھے نماز مسجد نبوی میں اللہ کے نبی سفر پر تھے نماز اسی جگہ پر کیونکہ جگہ بدل گئی میں بھی آپ کے اس اصول کی روشنی میں کہتا ہوں جب نبی دنیا میں تھے نماز مسجد نبوی میں جب جگہ نہیں جہان بدل گیا اب اللہ کے نبی واپس نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں قبر میں نماز پڑھیں گے اگر دو میل کا فاصلہ آ جائے تو حکم بدل جاتا ہے اور جب پورا جہان بدل جائے وہ عالم میں دنیا تھا اب عالم میں ہے خیر دو میل کا فاصلہ آیا حکم بدل گیا اب بتائیں اگر جہان بدلا تو حکم کیوں نہیں بدلے گا اس نے کہا آپ نے جی کہا اللہ کے نبی قبر میں زندہ اللہ کے نبی سلام بھی سنتے ہیں اللہ کے نبی جواب بھی دیتے ہیں میں نے کہا جی ہاں بالکل اور یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ پوری امت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ بھی ہیں اگر پیغمبر کے روزے پہ جائیں حضور خود سلام سنتے بھی ہیں نبی جواب بھی دیتے ہیں اگر کوئی بندہ دور سے پڑھے فرشتے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں آپ حیران ہوں گے حدیث منصلّہ علیہ اند قبری سمیت ہو جو ہم پیغمبر کے سما پر بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اس حدیث پر سب سے پہلے جرا کرنے والے حضرت امام ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن الحادی ہیں جنہوں نے اسارم المنکی میں اس حدیث پر ذرا کی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے وہ امام ابن حادی جو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے انہوں نے بھی اسارم المنکی میں لکھا ہے یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے مانا کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے کیا مطلب اگر سند کو دیکھو سند ضعیف ہے امت کے عقیدے کو دیکھو میرا عقیدہ بھی یہ ہے نبی قبر میں سنتے بھی ہیں نبی جواب بھی دیتے ہیں سب سے پہلے جو بندہ جرا کرنے والا ہے وہ بھی پیغمبر کے سما کا منکر نہیں خیر اس نے کہا کہ نبی قبر میں سنتے ہیں میں نے کہا جی سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں اس نے کہا اس پر ایک اور اشکال ہے ایک اور حدیث ہے شاید آپ نے سنی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر میں گئے صحابی گھر کے اندر تھے اللہ کے نبی گھر کے باہر تھے نبی نے دروازے پہ دستک دی صحابی دروازے کے پاس تشریف لے اللہ کے نبی نے دروازے پر دستک دے کر فرمایا السلام علیکم صحابی نے آہستہ فرمایا وعلیکم السلام اللہ کے نبی نے صحابی کو دیکھا بھی نہیں اللہ کے نبی نے صحابی کی آواز کو سنا بھی نہیں وہ صحابی نے آہستہ کہا اس اللہ کے نبی نے پھر فرمایا السلام علیکم انہوں نے پھر آہستہ فرمایا وعلیکم السلام نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم اللہ کے نبی کے صحابی نے پھر جواب دیا تین مرتبہ پیغمبر نے سلام کیا تین مرتبہ صحابی نے جواب دیا صحابی نے سلام سن لیا نبی نے جواب نہیں سنا اللہ کے نبی واپس آنے لگے صحابی پیچھے سے دوڑے اللہ کے نبی کو ملے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم گھر میں موجود تھے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا اللہ کے نبی سے صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے جواب دیا ہے مگر اہستہ دیا ہے تاکہ آپ بار بار سلام کریں اور میرے گھر میں سلامتی اور برکات کا نزول ہو اب دیکھیں اللہ کے نبی کہاں تھے دروازے کے باہر صحابی ہیں دروازے کے اندر درمیان میں چھوٹی سی دیوار کا فاصلہ ہے صحابی نے جواب دیا نبی نے نہیں سنا اب نبی قبر میں اوپر مٹی پھر نبی کا حجرا پھر باہر جالی، پھر مسجد نبوی جب درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی اس وقت تو نبی نے نہیں سنا اب جب اتنے زیادہ فاصلے آ گئے, اب بتائیں اللہ کے نبی کیسے سنتے ہیں باسما سمجھیں درمیان میں چھوٹی سی دیوار آ نبی نے نہیں سنا اب اتنے زیادہ پردے اتنے زیادہ فاصلے آ اب نبی کیسے سن لیتے ہیں ایک ہے اس کا علمی جواب حضرت استادی دامت برکات مولالیہ اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی روح کا انسان کے جسم کے ساتھ تعلق ہے اس کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک دنیا میں حالت بیداری میں نمبر دو دنیا میں حالت نوم میں اور نمبر تین دنیا سے جانے کے بعد قبر میں یہ انسان کی روح کا انسان سے جسم کے ساتھ تعلق ہے جب یہ بندہ دنیا میں ہوتا ہے روح کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے روح کی رفتار بہت کم ہوتی ہے جب یہ بندہ سوتا ہے روح کی ذمہ داری کم ہوئی روح کی رفتار بڑھ گئی جب یہ بندہ دنیا سے گیا روح کی ذمہ داری مزید کم ہو گئی اور روح کی رفتار مزید بڑھ گئی جب دنیا میں بیداری کی حالت میں ہو روح کی ذمہ داری کیا ہے روح جب انسان خوراک کھاتا ہے وہ اس کو ہضم بھی کرتا ہے اس کو جسم کا جسم کا حصہ بھی بناتا ہے اور یہ انسان کا جسم تصرف بھی کرتا ہے اور جب بندہ سو جاتا ہے پھر تصرف ختم ہو جاتا ہے تعلق کی تدبیر اور ایک قسم کا جو تعلق حیات ہے وہ باقی رہتا ہے اور جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اب تعلق تصرف بھی ختم تعلق کی تدبیر بھی ختم اب صرف ایک تعلق رہ جاتا ہے تعلق حیات جب دنیا میں تھا روح کی ذمہ داری تین تھی رفتار بہت کم تھی جب یہ سو گیا روح کی ذمہ داریاں دو رہ گئی رفتار تھوڑی سی بڑھ گئی جب یہ قبر میں گیا ذمہ داری صرف ایک رہ گئی اب روح کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے اس لیے اللہ کے نبی وہاں سن لیتے ہیں یہ ایک علمی اور تفصیلی جواب ہے انشاءاللہ شاء استاجی اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرما دیں گے وہ چونکہ عام بندہ تھا جھٹ قسم کا دیہاتی بندہ تھا میں نے اسے کہا میں نے کہا یہ بتائیں جب یہ سلام و جواب ہو رہا تھا اس وقت ٹوٹل بندے کتنے تھے اس نے کہا جی دو باہر کون اللہ کے نبی اور اندر کون صحابی میں نے کہا نبی صحابی کی بات چھوڑ یوں بات کر اس وقت ایک بندہ دروازے کے باہر تھا اور ایک بندہ دروازے کے اندر تھا میں نے کہا یہ بتا جب باہر والے نے سلام کیا اندر والے نے سنا کہتے جی سنا اندر والے نے جواب دیا باہر والے نے کہتے جی نہیں سنا میں نے کہا دنیا میں اللہ کے نبی تھے باہر والے نے سلام کیا اندر والے نے سن لیا اندر والے نے جواب دیا باہر والے نے نہیں سنا آج نبی قبر کے اندر امتی قبر کے باہر اس وقت امتی اندر تھا نبی باہر تھے باہر والے نے سلام کیا اندر والے نے سنا آج بھی باہر والا سلام کرے اندر والا سنتا ہے اس وقت اندر والے نے جواب دیا باہر والے نے نہیں سنا آج بھی اندر والا جواب دیتا ہے باہر والا نہیں سنتا یہ دلیل تیری نہیں دلیل میری ہے ماسما جی اب دیکھو کتنا شبہات کو صاف کرنا بندے کے لیے آسان ہے یہ اس وقت جب بندہ سمجھے کہ میرے مخالف کا نظریہ کیا ہے میرا نظریہ کیا ہے میں جو دلیل پیش کرتا ہوں اس دلیل کی بنیاد کیا ہے ہم نے عقیدہ حیات النبی کوئی تفصیلی نہیں پڑھا آپ حیران ہوں گے ہم نے اپنے تخصص والے سال مفتی شبیر صاحب میرے ساتھی ہیں اپنے تخصص والے سال ہم نے عقیدہ حیات النبی مغرب سے لے کر عشاء تک صرف ایک دن میں پڑھا ہمارے پاس کتاب بھی نہیں تھی ہمارے پاس فعل بھی نہیں تھی ہمیں استادوں نے لکھوایا بھی نہیں کچھ بھی نہیں تھا ایک گھنٹہ پڑھایا اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آیا جب استادی نے تحقیق اور مسائل میں پڑھایا ڈیڑھ گھنٹہ ہم نے استاجی سے پڑھا اس کے بعد بھی حمد اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے متعلق جہاں بھی باطل نے کچھ شب پیش کیا ہمارے لیے اس کو صاف کرنے میں کبھی کسی قسم کی دقت پیش نہیں آتی اس کی بنیادی وجہ آپ فریقین کا موقف سمجھیں فریقین کا نظریہ سمجھیں یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ میرا مخالف کا نظریہ کیا ہے میرا نظریہ کیا ہے اس کے نزدیک عقیدے کی حیثیت کیا ہے میرے نزدیک عقیدے کی حیثیت کیا ہے پھر گفتگو کرنا آپ کے لیے بالکل آسان ہوگا میں ایک مثال اور دیتا ہوں یہاں قریب 88 چک ہے وہاں میں نماز پڑھاتا ہوں وہاں ایک مرتبہ قریب ہے چوراسی چک وہاں کا ایک کاری آ گیا مماتی تھا اس نے مجھے ظہر کی نماز کے بعد کہا مولانا صاحب آپ کا عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ کیا آپ کے پاس اس پر قرآن بھی ہے دلیل کی بنیاد سمجھیں ہم دلیل کس پہ دیتے ہیں کہنے لگا اس پر آپ کے پاس قرآن بھی ہے میں نے کہا جی ہاں قرآن موجود ہے کہتے کہاں پر میں نے کہا قرآن کریم میں ہے ولا تقول الفی صبی اللّہ اموات بل احیا ام उसने کلّہ تشورون اس نے کہا مولانا صاحب شاید میری بات آپ نہیں سمجھے میں نے یہ نہیں پوچھا شہید کی حیات کی دلیل کیا ہے میں نے پوچھا کہ نبی کی حیات کی دلیل کیا ہے ایسی آیت का جس میں نبی کی حیات کزی کرو میں نے کہا بہت اچھی مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت صرف شہید کے بارے میں نہیں یہ آیت نبی کے بارے میں بھی ہے جس طرح یہ آیت شہید کی حیات کی دلیل ہے اسی طرح یہ آیت نبی کی حیات کی بھی دلیل ہے اس نے کہا مولانا صاحب شاید آپ میری بات نہیں سمجھے میں نے یہ نہیں کہا مولانا تھانوی پیش کرو میں نے یہ پوچھا کہ قرآن پیش کرو حضرت تھانوی کی بات نہ کرو قرآن پیش کرو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی دلیل چھوڑتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے وہ چونکہ عالم نہیں تھا صرف قاری تھا آپ مجھے اپنا عقیدہ بتائیں اس پہ وہ خاموش ہو گیا میں نے کہا میں آپ کے اکابرین کی علوم کی روشنی میں آپ کے اکابرین کے کتب کی روشنی میں عنایت اللہ شاہ گجراتی سے لے کر اس وقت کے تمہارے بندیالوی تک جنہوں نے اپنی اپنی عقید کی کتابیں لکھی اپنے عقیدے کو لکھا میں آپ کے اکابرین کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے تو تائید فرما دیں اگر عقیدہ آپ کا نہیں تو تردید فرما دیں اس نے کہا جی میں نے کہا جو ہم نے دیکھا ہے آپ کے اکابرین کے کتب کی روشنی میں آپ کے عقیدے کا خلاصہ دو چیزیں ہیں نمبر ایک نبی کا جسم اور نمبر دو نبی کی روح نبی کے جسم کے بارے میں تمہارا عقیدہ جس طرح صحابہ نے دفن کیا آج تک اسی طرح نبی کا جسم محفوظ ہے اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی یہ تمہارا عقیدہ نبی کے جسم کے بارے میں اور نبی کی روح کے بارے میں تمہارا عقیدہ نبی کے دنیا والے جسم سے روح نکلی آگے دوسرے جسم میں داخل ہوئی جسے جس میں مثالی کہتے ہیں اب اس روح کا اس دنیا والے جسم سے تعلق نہیں وہ دوسرے جسم میں داخل ہو کر جنت میں رفیق کے اعلیٰ میں اعلیٰ علی میں چلی گئی وہ وہاں رہتی ہے نبی کا جسم محفوظ یہ تمہارا عقیدہ نبی کی روح دوسرے جسم میں داخل ہو گئی جسے جس جسم مثالی کہتے یہ تمہارا عقیدہ یہی دو باتیں ہیں یا کوئی تیسری بھی ہے کہتے جی بالکل یہی ہیں میں نے کہا پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں قرآن کی کس آیت میں ہے کہ نبی کا جسم محفوظ ہے آپ قرآن کی یاد پیش کریں کس آیت میں لکھا ہے نبی کا جسم محفوظ ہے نمبر دو قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے نبی کا دنیا والا جسم زندہ نہیں اس جسم سے روح نکلی دوسرے جسم میں داخل ہو گئی جسے جسم میں مثالی کہتے ہیں اس پر قرآن کی یاد پیش کریں اب اس بیچارے نے چھوٹا تھوڑا سا سر کو نیچا کیا اور کہنے لگا مولانا صاحب اگرچہ قرآن میں جسم مثالی کی بات نہیں لیکن حضرت تھانوی نے تو لکھی ہے نا اب کس نے لکھی ہے قرآن میں اگرچہ نہیں ہے حضرت تھانوی نے لکھی ہے اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں اس عقیدے پر قرآن ہمارے ذمہ نہیں اس عقیدے پر قرآن اس بندے کے ذمہ ہے جو بندہ نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا اس کی وجہ مولانا عبدالعزیز پھراڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے دنیا سے چلے گئے تقریباً بارہ سو انتالیس عیدری میں ان کی وفات ہے مولانا پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقید کی شرح لکھی ہے عربی زبان میں ان براز کے نام سے حضرت پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں عقید کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں اہل اسلام کے عقیدے ان کی دو قسمیں ہیں بات کو اچھی طرح سمجھنا اہلِ اسلام کے عقیدے ان کی دو قسمیں ہیں بعض عقید وہ جو کتی ہیں اور بعض عقید وہ جو ضنی ہیں اگر عقیدہ کتی ہو دلیل میں کتی دلیل پیش کی جاتی ہے اگر عقیدہ ضنی ہو تو دلیل کے طور پہ بندہ ضنی دلیل بھی پیش کر سکتا ہے عقیدہ کتی کا معنی وہ عقیدہ جس کی بنیاد پہ ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو ماننے والا مسلمان انکار کرنے والا کافر اگر کوئی ایسا عقیدہ ہے جس کی بنیاد پہ ایمان کفر کے فیصلے ہوں اس پہ دلیل قتی قرآن کریم یا حدیث متواتر پیش کی جائے گی بزرگوں کے اقوال بھی پیش نہیں کر سکتے آپ اس میں اخبار احاد بھی پیش نہیں کر سکتے یہ عقیدہ کتی ہے اور عقیدہ ظنی جس کی بنیاد پہ ایمان کفر کے فیصلے نہیں جس کی بنیاد پہ اہل سنت اہل بدعت کے فیصلے ہوتے ہیں ماننے والا سنی نہ ماننے والا ہی۔ اگر ایسا عقیدہ ہو جس کی بنیاد پہ کفر ایمان کی جنگ نہیں اہل سنت اہل بدعت کا فیصلہ ہو اسے عقیدہ زنی کہتے ہیں یہ دلیل زنی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے مولانا پھراڑوی کے اس فرمان سے ثابت ہوا اگر عقیدہ کا تعلق ایمان کفر سے ہے دلیل میں قرآن حدیث متواتر پیش ہوگی اگر کسی عقیدہ کی بنیاد پہ اہل سنت اہل بدعت کا فیصلہ ہے دلیل میں آپ اکابرین کے اقوال بھی پیش کر سکتے ہیں جو بندہ نبی کو قبر میں زندہ مانے ہم اسے اہل سنت سمجھتے ہیں نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے ہم اسے کافر نہیں اہل بدت کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے دعا مانگے ہم اہل سنت سمجھتے ہیں نبی کے وسیلے کا انکار کر دے ہم اہل سنت نہیں اہل بدت سمجھتے ہیں پیغمبر کے سما کا قیال ہو ہم اہل سنت سمجھتے ہیں اگر سما کا منکر ہو ہم کافر نہیں اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں پیغمبر کے استشفاء کا قیال ہو ہم اہل سنت سمجھتے ہیں استشواع کا منکر ہو ہم کافر نہیں اہل بدت کہتے ہیں پیغمبر پر عرض اعمال کا منکر ہو ہم کافر نہیں اہل بدت کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا ہمارے نزدیک عقید حیات یہ قتی نہیں ہے اس کی بنیاد پہ ایمان کفر کے فیصلے نہیں ہوتے اس کی بنیاد پہ اہل سنت سنت عالبت کے فیصلے ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا عقیدہ ہو جس کی بنیاد پہ کفر ایمان کا فیصلہ نہیں بلکہ اعل سنت عال کا فیصلہ ہو بقول مولانا پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے عقیدے کے ثبوت کے لیے دلیل زنی بھی کافی ہے اس کے برخلاف ان کے نزدیک جو نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا وہ مسلمان ہے جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ کافر اور مشرق ہے جو نبی کے وسیلے کا قائل نہیں ان کے نزدیک مسلمان ہے نبی کے وسیلے سے دعا مانگے ان کے نزدیک مشرک ہے پیغمبر کے استشواع کا قائل نہیں ان کے نزدیک مومن ہے استشفا کا قائل ہے ان کے نزدیک کافر ہے پیغمبر پر عرض عمال کا منقر ہے ان کے نزدیک مومن اگر پہ ان کے نزدیک عرض عمال کا منقر ہے ان کے نزدیک مومن اگر کوئی قائل ہے ان کے نزدیک کافر ہم حیات کے منقر کو کافر نہیں کہتے اہل بدت کہتے ہیں ہمارے ذمہ قرآن ہے نہیں وہ اہل بیدت ہمیں اہل بیدت نہیں بلکہ کافر اور مشرق کہتے ہیں بقول مولانا پرہاڑوی جس عقیدے کی بنیاد پہ ایمان کفر کے فیصلے ہوں تو اس کو ثبوت کے لیے دلیل قطعی ضروری ہوتی ہے قرآن ہمارے ذمہ نہیں بلکہ کس کے ذمہ جو ہمیں کافر مشرق کہتا ہے ہمیں اگر یہ پتہ ہو ہمارے نزدیک عقیدے کی حصیت کیا ہے ہم اس کی بنیاد پہ فیصلے کیا کرتے ہیں وہ قرآن کا مطالبہ کرتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں ان کے پاس اتنی آیتیں ان کے پاس اتنی آیتیں ان کے پاس اتنی آیتیں ہم کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک آیت بھی نہ ہوتی اگر نبی کی ایک حدیث بھی نہ ہوتی اگر امت کا اجماع نہ ہوتا اگر صرف اکابرین علماء دیوبند کے اقوال موجود ہوتے اس اصول کی روشنی میں ہمارے عقیدے نے پھر بھی ثابت ہو جانا تھا بات سمجھ آ اب دیکھیں گفتگو کرنا کتنا آسان ہے خیر میں بات آپ کو سمجھا رہا تھا ان چھوٹے چھوٹے کورسز کا بنیادی مقصد آپ کسی بھی عقیدے کے متعلق کسی بھی مسئلے کے متعلق فریقین کا موقف سمجھیں اپنی دلیل کی بنیاد سمجھیں پھر دیکھیں گفتگو کرنا کتنا آسان ہوتا ہے دوسری بات جو حضرت استادی صوبہ بھی فرما رہے تھے اور اکثر فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر انسان کا اکابرین اور اسلاف پر اعتماد اور اعتبار والا مزاج بن جائے پھر اس انسان کے گمراہی کے چانس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں سیدنا عثمان ظن الرین بضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان امام تبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی پانچویں جلد میں نقل کیا حضرت عثمان فرماتے ہیں ان ما بلغتم ما بلوتم, بلوتم بال ابتداعی اے مسلمانوں آج تم جس بلند مقام پر پہنچے ہو یہ صرف اور صرف نتیجہ ہے اصلاف کی اقتداء اصلاف کی اتباع اور اصلاف پر اعتماد کا اگر اسلاف پر اعتماد نہ ہوتا پھر بندہ بہت جلدی گمراہ ہوتا ہے ایسے انسان کے لیے فتنوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر یہ مزاج بن جائے یہ بندہ ٹھیک ہے قرآن کے خلاف بات نہیں کرتا میرے اسلاف بالکل ٹھیک ہیں حدیث کی مخالفت نہیں کرتے ایسا انسان گمراہ بہت کم ہوتا ہے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یہودی آپس میں جھگڑ رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو نے گھوڑا بیچا میں نے گھوڑا خریدا اور یہودی کہتا ہے نہ میں نے بیچا ہے نہ آپ نے خریدا ہے اگر آپ نے خریدا ہے آپ اس پر گواہ پیش کریں اللہ کے نبی کے پاس گواہ موجود نہیں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے حضرت خزیمہ تشریف لے گئے فرمایا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے خزیمہ میں نے اسے گھوڑا خریدا اس نے بیچا اب جب دینے کی باری یہی یہ کہتے ہیں نہ میں نے بیچا ہے نہ آپ نے خریدا ہے اگر یہ معاملہ ہوا ہے آپ گواہ پیش کریں میرے پاس گواہ موجود نہیں حضرت خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں گوہی دیتا ہوں اس نے بیچا آپ نے خریدا ہے اللہ کے نبی نے حضرت خزیمہ سے فرمایا اے خزیمہ یہ بتا ما حمل کا علش شہادتی ولم تکن مانا حاضرہ اس وقت تو تو موجود نہیں تھا جب ہمارا معاملہ ہوا آپ نے گواہی کیسے دی حضرت خزیمہ بن ثابت نے فرمایا یا رسول اللہ انا اسدیکو کا اللہ خبرین نسائی اللہ کے نبی یہ تو دنیا کی بات ہے ہم نے جبریل امین کو آسمان سے آتا نہیں دیکھا آپ نے فرما دیا ہم نے آسمان سے اوپر کی باتیں مان لی بتائیں زمین والی باتیں کیوں نہیں مانیں گے حضرت خزیمہ کا مزاج یہ تھا وہ سمجھتے تھے کبھی میرا پیغمبر غلطی نہیں کر سکتا انہیں نبوت پر اعتماد تھا پیغمبر پر اعتبار تھا نبی کے مخالفت اور پیغمبر سے خلاف مشاہدہ بات سننا وہ ان کے مزاج میں نہیں تھا اس لیے حضرت خزیمہ بن ثابت رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ گواہی دی ہے حضرت امام ابو دعود رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو دعود کتاب و سننا باپ فی لزوم سننا کے تحت ایک بہت پیاری بات نقل کی ہے حضرت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تابی ہیں بہت اچھے اور عادل حکمران تھے Thank you. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس وقت کے منکرین تقدیر نے قدریوں نے جو تقدیر کے منکر تھے انہوں نے خطوط لکھے حضرت امام ابو دعود رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے حضرت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے جواب سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے خط میں چند آیتیں پیش کی خلیفہ یہ بتاؤ جب تم کہتے ہو تقدیر ہے یہ آیت قرآن کے خلاف ہے یہ آیت تقدیر کے خلاف ہے یہ آیت تقدیر کے خلاف ہے یہ آیت تقدیر کے خلاف ہے, کے خلاف ہے, کے خلاف ہے, کے خلاف ہے انہوں نے چند آیتیں پیش کی آپ کہتے ہیں تقدیر ہے جبکہ فنا, فنا فنا آیت یہ تقدیر کی مخالفت کرتی ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ نے ایک ایک آیت کا جواب نہیں دیا ایک ایک دلیل کا جواب نہیں دیا بلکہ ایک اصول بیان کیا فرمائے کہ اے قدریو قارعو ما قاراتم آج جو ایتے تم پڑھ کے تقدیر کا انکار کر رہے ہو یہ ایتے صحابہ کے دور میں بھی موجود تھی اگر انہوں نے پڑھی انہوں نے کوئی اس کو تقدیر کے خلاف نہیں سمجھا آج آپ اس کو تقدیر کے خلاف سمجھتے ہیں اس کا مطلب قصور آپ کی سمجھ کا ہے قصور نہ عقیدے کا ہے نہ قرآن کا ہے اگر یہ تقدیر کے خلاف ہوتی کم از کم صحابہ اس سے ضرور استدلال کرتے ان کا استدلال نہ کرنا تمہارا بطور دلیل کے پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے تمہاری فہم سمجھ اور تمہاری عقل میں کمی ہے اس میں اصل عقیدے اور قرآن کریم کا کوئی قصور نہیں آج اگر ہمارا بھی یہی مزاج بن جائے ہم یہ اختیار کر لیں کہ ہمارے اکابرین غلط نہیں ہو سکتے انہوں نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا کبھی ان کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا ہمیں سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے سمجھ نہ آئے تو ٹھیک ہے ہماری عقل اس کو تسلیم کرے تو ٹھیک ہے عقل کے خلاف نظر آجے تو ٹھیک ہے اگر ہمارا یہ مزاج بن جائے پھر انسان کی گمراہی کے چانس بہت کم ہوتے ہیں میں اور آپ بہت چھوٹے ہیں حضرت امام احل سنت شیخ و تفسیر والحدیث حضرت مولانا شیخ سرفراز خاں صفدر نور اللہ عمر کا دو فرماتے ہیں کبھی کسی مسئلے کے متعلق جب میں تحقیق شروع کرتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے اس مسئلے میں میرے اکابرین سے غلطی ہوئی اس مسئلے میں انہوں نے غلط کیا لیکن میں اپنی تحقیق کو اکابرین کی تحقیق پر مسلط نہیں کرتا میں کتاب نہیں لکھ دیتا کہ میرے فلاں اکابر سے غلطی ہوئی فلاں اکابر سے خطا ہوئی فلاں اکابر نے غلط کیا میں اپنی تحقیق کو اپنے اندر دبا لیتا ہوں اس کو زہر نہیں کرتا ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ میرے اوپر مسئلہ کو یوں کھولتے ہیں مجھے احساس ہوتا ہے کہ غلطی میری اکابر کی نہیں بلکہ میری سمجھ کی تھی جب حضرت امام اہل سنت جیسا بندہ اکابرین کی تحقیق کو غلط سمجھتا ہے پھر بھی زہر نہیں کرتے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں آج اکابرین کی تحقیق کی مخالفت کرنے والے خیر اگر امت کا مزاج بن جائے کہ ہمارے اسلاف غلط نہیں ہو سکتے ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے پھر انسان کی گمراہی کے چانس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں گمراہی کہاں سے شروع ہوتی ہے ہم رجال ان رجال حضرت نوتوی بھی انسان تھے عنایت اللہ شاہ گجراتی بھی انسان تھا اگر ان سے غلطی ہو سکتی ہے تو حضرت نوتوی سے نہیں ہو سکتی کیا وہ پاک تھے وہ معصوم تھے جب بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے وہ بھی انسان میں بھی انسان ہوں یہاں سے انسان کی گمراہی کے چانس شروع ہوتے ہیں پھر انسان کبھی کدھر جاتا ہے کبھی کدھر جاتا ہے کبھی کا دیانی کبھی پرویزی کبھی منکر حدیث کبھی منکر فقہ کبھی منکر حیات کبھی کچھ کبھی کچھ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اسلاف پر اعتماد ختم ہو جائے جب تک بندے کے ذہن میں یہ ہو میرے اکابر بالکل ٹھیک ہیں یہ بندہ گمراہ بہت کم ہوتا ہے اس کی گمراہی کے چانس بالکل ختم ہو جاتے ہیں خیر وہ لوگ جنہوں نے اسلاف پر اعتماد نہیں کیا اسلاف پر بد اعتمادی کی وجہ سے جو لوگ گمراہیوں کا شکار ہوئے ان میں سے ایک پاکستان کا فتنہ عموماً اور کراچی کا خصوصاً کیپٹن مسعود الدین عثمانی بھی ہے یہ بندہ اس کا یہی ذہن تھا اکابرین کو نہیں ماننا چاہیے اسلاف کو نہیں ماننا چاہیے اکابرین کو ماننا اس کا نام اس نے مسلک پرستی رکھا اور اپنی بات کو مسلط کرنا اس نے اس کا نام اسلام رکھا اور یہاں تک اس نے لکھا ہے ایک کتاب لکھی ایمان خالد اس میں تفصیلی بات اس نے کی ہے کہ صحابہ کرام نسما اللہ تعالیٰ علم اجمعین کے دور کے بعد وہاں سے لے کر آج تیرہ سو سال تک امت میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس نے خالص دین کی بات کی ہو ہمیشہ کافر اور مشرق رہے ہیں تیرہ سو سال تک امت کے پاس خالص دین نہیں تھا اللہ نے مجھے قبول کیا میں نے خالص دین امت کے سامنے پیش کر دیا بعض سمجھی تیرہ سو سال تک امت کچھ نہیں کر سکی پھر یہی کہتا ہے اپنی کتاب ایمان خالص کے ابتدایہ میں مقدمے میں کہتا ہے کہتے ہے گزشتہ اٹھارہ سال سے میری تمنا تھی اللہ میری زندگی میں وہ دن بھی لے ہے جب میں امت کے سامنے توحیدی اور اتحادی دین کا فرق واضح کر دوں تیرہ سو سال سے امت کا دین اتحادی تھا آج میرے پاس جو کچھ ہے یہ امت کا دین توحیدی ہے پہلے والے سارے کافر پہلے والے سارے مشرق ان کے عقائد سارے غلط تھے اگر دنیا میں کوئی مسلمان ہے تو صرف ہم ہی ہیں اس پہ اساجی بطور لطیفہ کے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں اساجی سے ایک بندے نے کہا کہ ہم صرف مسلمان آپ سارے کافر آپ سارے مشرق اساجی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ قیامت کے دن اہل جنت کی صفحیں ٹوٹل کتنی ہوں گی اس نے کہا جی ایک سو بیس اللہ کے نبی کی امت کی صفحیں کتنی ہوں گی کہنے لگا جی اسی باقی انبیاء کی امت کی صفحے اس نے کہا جی چالیس اللہ ساجی فرمانے لگے یہ بتو آج تم آ جائے ہو سارے پہلے والے کافر اور مشرق تھے اگر پہلے والے سارے اور کافر مشرق تھے اگر تمہیں جمع کیا جائے تو میرے خیال میں آپ سارے ایک رقشے میں بھی آ جاؤ گے اتنی تمہاری تعداد ہے اگر تبلیغی جماعت والوں کو نکال دو ریمنٹ والوں کو نکال دو اب بتاؤ اسی صفحے تمہارا باپ پورا کرے گا ہیں تو سارے کافر مشرق مسلمان صرف تم اور تعداد کتنی ہے ایک گاڑی میں سارے بیچارے آ جائیں گے پوری امت کو کافر اور مشرق کہتے ہیں اگر ان تبلیغیوں اور ریونٹ والوں کو نکال دیں تو بتاؤ اسی صفحے کہاں سے پوری کرو گے بات سمجھ گی خیر یہ پورے پاکستان کے علماء کو کافر کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں ان کی ایک ویب سائٹ موجود ہے کتابیں بھی ان کے چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ ہیں اس کے کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے تو اپنے دس صفحے بارہ صفحے پندرہ صفحے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لکھے ہیں اور ان کی ایک ویب سائٹ نیٹ پر بھی موجود ہے ایمان خالص کے نام سے الدین الخالص کے نام سے ان کی ویب سائٹ موجود ہے وہاں پر اس سے کسی نے سوال کیا کیپٹن صاحب یہ بتائیں جو بندہ آپ کے ساتھ نہیں ملتا جو بندہ آپ کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا اس کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے کہتے اگر اس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ بالکل مسلمان ہے لیکن میری تحقیق کے مطابق میری جماعت کے علاوہ پاکستان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس کا عقیدہ قرآن حدیث والوں بات سما جی باقی سارے کیا ہیں پوری دنیا کافر اور مشرق ہم صرف مسلمان ہیں وجہ قرآن کریم نے ہمارا نام رکھا مسلم ہو اسما المسلمین ادھر دیکھو کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو شافی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو مالکی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو حملی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے کوئی, آپ کو کچھ, کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے یہ چونکہ اشتہادی اختلاف کی بات کرتے ہیں ہم اپنا نام صرف مسلمان رکھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نام نہیں رکھتے اس کی وجہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے رضی المناظرین حجت اللّہ فل عرض حضرت مولانا محمد امین صفدر القاعوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ان کی بات کو مان لیا جائے لفظ مسلم دیکھا یہ بیچارے خوش ہو گئے ان نے کہا کہ ہمارا نام مسلم ہے ہمارے علاوہ کوئی اور مسلم نہیں فرمائے کال کو بندہ اٹھے اور جس کا نام نعیم ہو نام نعیم ہو اور وہ دنیا سے کہے مجھے مان لو قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے ظالم تیرے بارے میں کیسے سوال ہوگا وہ کہ قرآن کریم میں نہیں ہے سم ملۃس النّم ذنع نعیم قیامت کے دن کس کے بارے میں سوال ہوگا نعیم کے بارے میں سوال ہوگا جس طرح اس کا استدلال غلط ہے اسی طرح ان کا استدلال بھی غلط ہے مسلمان ہم ہیں کفار کے مقابلے میں اگر اشتہادی اختلاف کی بات ہوگی ہم کسی ایک امام کی طرف نسبت کریں گے یہ مسلمان نام کے منافی نہیں بلکہ یہ بالکل عین اسلام ہے خیر اس نے اپنی کئی تحریرات میں یہ بات لکھی ہے اصل دین ہمارے پاس ہے توحیدی دین ہمارے پاس ہے باقی سارے اتحاد کی بات کرتے ہیں ایمان کے ساتھ کفر ملا لو ایمان کے ساتھ شرک ملا لو ایمان کے ساتھ بدعت ملا لو ایمان کے ساتھ اختلاف ملا لو ایمان کے ساتھ گرو بندی ملا لو یہ ساری چیزیں اختلاف کی بات کرتے ہیں اگر کسی کے پاس توحیدی دین ہے تو کتنے بندے ہیں صرف چند گنے چنے آدمی ہیں جن کے پاس توحید دی دین ہے اور صرف پاکستان کے علماء کی بات نہیں کی ان کا رسالہ ایک نکلتا ہے حبل اللہ کبھی ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد تین مہینوں کے بعد ضمن بات آ میں کر دوں یہ بندہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی کبھی اس کی دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ بھی تھی جو قبر میں پیغمبر کی حیات کے منکر ہیں اس کی دوستیاں ان کے ساتھ بھی تھی ایک کتاب شے ہوئی ہے افادات بخاری سید انیت اللہ شاہ گجراتی ج ج ج جس سو ستاون سے انیس سو ستاون میں پاکستان میں سب سے پہلے عقیدہ حیات النبی جیسے اجماعی عقیدے کا انکار کیا اس سے پہلے کائنات میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو پیغمبر کی قبر کی حیات کا منکر ہو پیغمبر کے سما کا منقر ہو پیغمبر کے وسیلے کا منکر ہو استشوا ارض عمال کا منکر ہو یہ دنیا کا پہلا بندہ ہے جس نے قبر میں پیغمبر کی حیات کا انکار کیا اس کی کتاب ہے افادات بخاری پہلی جلد عنایت اللہ شاہ گجراتی کی اور دوسری جلد اس کے بیٹے ضیاء اللہ شاہ گجراتی کی اس افادات بخاری کے صفحہ نوے صفحہ پہ موجود ہے کہ علامہ گجراتی صاحب فرماتے ہیں علامہ گجراتی کہتا ہے کہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی یہ بہت بڑا توحیدی ہے کتنا توحیدی اگر علامہ صاحب کراچی میں جائیں کیپٹن اپنی مسجد میں ان کا درس قرآن کرواتا ہے اور اگر علامہ صاحب کے پاس کیپٹن مسعود الدین عثمانی ہے علامہ صاحب اپنی مسجد میں ان کا درس قرآن کرواتے ہیں آپس میں اتنا پیار محبت تھا بلکہ اسی افادات میں یہ بات بھی موجود ہے علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود مجمع میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کراچی میں گیا کیپٹن ایک چوک میں کھڑا ہو کے بیان کر رہا تھا میں نے مجمعے میں کھڑے ہو کر اس کی توحید کے دلائل سنے بہت پیاری گفتگو کرتا ہے بہت پیاری باتیں کرتا ہے ہم کہتے اللہ کی تقسیم دیکھیں اگر نہیں مانا قاسم العلوم والخیرات مولانا نوتوی جیسے بندے کو چھوڑ دیا فکیح النفس مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے بندے کو چھوڑ دیا حکیم العمت حضرت تھانوی جیسے بندے کو چھوڑ دیا امام الولیا حضرت لاہوری جیسے کو چھوڑ دیا جب نہیں مانا اکابری نے دیوبند کو چھوڑ دیا اور جب ماننے پہ آئے تو پھر کراچی کے کیپٹن کو مان گیا بعض سمجھیے اس پہ استاد ایک مثال دیتے ہیں ہمارے ایک مثال دی جاتی ہے یہ جو بیل ہوتے ہیں نا بیل اگر یہ موڈ میں ہو تو نہر بھی کراس کر جاتا ہے اور اگر موڈ نہ ہو تو چھوٹی سی نالی پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اگر موڈ میں ہونا تو نہر آجے جائے نہر بھی گزر جائے گا اگر موڈ میں نہ ہو چھوٹی سی نالی آ جائے اس پہ بھی رک جائے گا جب ماننے کے موڈ میں ہوں تو کیپٹن مسعود کو مان لیا اور جب نہ ماننے کا موڈ تھا تو اکابرین علماء دیوبند کا بھی انکار کر دیا تو اس کے ان کے ساتھ دوستیاں تھیں اب دیکھیں جب ایک بندہ کسی کو تیار کرے اہل حق کے خلاف اس سے بھونکوائے اہل حق کے خلاف قلم استعمال کروائے ایک وقت آتا ہے وہی وہ بندہ تیار کرنے والے کے خلاف بھی لکھتا ہے اکتوبر سن 2001 میں جو رسالہ حبل اللہ نکلا ہے اس میں ایک مضمون ہے منور سلطان کیپٹن مسعود الدین عثمانی کا حامی اس کا ہواری اور مقلد ہے اس نے مضمون کا عنوان دیا یو خاد یعون دھوکھے باز یہ اس نے عنوان دیا ہے پھر دھوکے اس نے شمار کیے اور پورا مضمون یہ مقلدوں کے خلاف ہے یا اشاعت التحد و اللہ کے خلاف ہے تو جس بندے کو اپنی مسجد میں درس کے لیے بلاتے رہے اسی کہانی اٹھا اس نے کہا یہ کون ہے یہ خادیون یہ دھوکے باز ہیں دین کے نام پر دھوکے دیتے ہیں خیر اسی رسالہ حبل اللہ اکتوبر سن 2001 کے صفحہ 68 پہ موجود ہے کیپٹن سے سوال کیا گیا کیا ہرامین کے علما صحیح مسلک پر ہیں مکہ اور مدینہ کے علماء کا عقیدہ ٹھیک ہے ان کا مسلک ٹھیک ہے تو علامہ کیپٹن نے جواب دیا عرامین کے علماء بھی صحیح مسلک پر نہیں ہیں ان کے عقیدے میں دو بنیادی باتیں ایسی ہیں جن پر کفر اور شر کا فتویٰ لگتا ہے نمبر ایک دنیا والی قبر میں نبی کو زندہ مانتے ہیں عقیدہ کفریہ ہے پیغمبر کے سما کے کہل ہیں یہ بھی عقیدہ کفریہ ہے اس کے نزدیک نہ پاکستان میں کوئی مسلمان ہے اور نہ ہی اس کے نزدیک کوئی حرمین اور سعودی عرب میں مسلمان ہیں اگر مسلمان ہیں تو صرف چند گنتی کے لوگ ہیں جن کی تعداد بات سمجھ آ خیر دیکھیں اس بندے نے یہ تو اس کا تھوڑا سا پس منظر تھا اس کا نظریہ اپنی جماعت کے متعلق اپنے مخالفین کے متعلق تھا اب اس بندے نے مسلمانوں سے اہل اسلام سے اہل سنت والی سے کئی ایک مسائل میں اختلاف کیا ہے کئی ایک مسئلے ایسے ہیں جس میں اس نے اکابر کے مصلب کو چھوڑ دیا اکابر کے منہج کو چھوڑ دیا اپنا منحج اپنا مزاج لے کر چلا اپنا عقیدہ اختیار کیا بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جس میں اس نے اختلاف کیا مثلا نمبر ایک حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد اور ظہور کا عقیدہ نمبر دو اللہ کے نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے یہ بندہ اس کا بھی منکر ہے نمبر تین قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے یہ شخص اس کو بھی نہیں مانتا نمبر چار بندہ دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا جائے اس کے جانے کے بعد کوئی بندہ دعا کر دے اس کے جانے کے بعد کوئی صدقہ کر دے کوئی بندہ نوافل پڑھ لے کوئی بندہ عمرہ کر لے کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر لے اللہ مرنے والے کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھتے ہیں یہ بندہ اسال اعلی ثواب کا بھی منکر ہے نمبر چار اگر کوئی بندہ امام ہے اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں اگر مدرس ہے اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں اگر کوئی مبلغ ہے اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں اس کی وجہ نہ ان کی کوئی مسجد نہ ان کا کوئی امام جب امام ہی نہیں ہے تو تنخواہ کی ضرورت ہی کیا ہے ہے نا اناس واداون لما جہیلو جو بندے میں صفت موجود نہ ہو کسی دوسرے میں دیکھے بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے جو صفت بندے میں نہ ہو کسی دوسرے میں دیکھے تو بندے سے برداشت نہیں ہوتی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی غیر مقلد چونکہ ان کا مزاج نہیں ان کی یہ صفت نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وطر بھی ایک بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں انہوں نے عشاء کی نماز سے عشاء کے وضو سے صبح کیسے پڑھ لی بات سمجھیں ہم تو رمضان میں آٹھ بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں وتر ایک بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں اس بندے نے عشاء کے وضو سے صبح کیسے پڑھ لی اس پر ان کو تاجب ہوتا ہے کبھی قرآن کے قریب نہیں جائیں گے امام صبح رحمت اللہ علیہ کا جس جگہ سے جنازہ اٹھا پوری زندگی کی بات نہیں جس جگہ سے امام عظم ابو حنیفہ کا جنازہ اٹھا اس جگہ پر امام اعظم نے سات ہزار قرآن ختم کیے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی مشکل سے ایک مرتبہ سال میں نہیں پڑھتے ان نے سات ہزار مرتبہ کیسے پڑھ لیا یہ کہتے ہیں اناس لما جہلو جو صفت بندے کے اندر موجود نہ ہو کسی دوسرے کو مل جائے اس کو برداشت کرنا بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اب ان کا نہ کوئی امام نہ ان کا کوئی عالم نہ ان کی کوئی مسجد اس لیے کہیں گے اگر کوئی بندہ نماز پڑھاتا ہے تو تنخواہ لینا جائز نہیں یہ حرام خوری ہے علماء کو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے اسی طرح اگر ایک بندہ عالم ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو مولانا کہلوائے بات سمجھیں اپنے آپ کو مولانا کہلوانا ان کے نزدیک جائز نہیں نمبر چھ سات ایک بندہ اگر دم کرتا ہے کسی کو تعویز لے کر دیتا ہے ان کے نزدیک یہ بھی نجائز ہے خیر بہت سارے مسئلے ہیں ہم نے دس مسئلے لکھ لیے ان میں سے بعض وہ ہیں جن پہ مستقل اسباق ہو گے ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور بعض وہ ہیں جن پر مستقل اسباق نہیں ہوں گے ان کی کچھ تفصیل ہم نے اس فیل میں موجود کر دی ہے اس فیل میں لکھ دی ہے پوری تفصیل آپ حضرت دیکھ لیں گے پہلا مسئلہ جس کا اس نے انکار کیا حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد کا عقیدہ ہے ایک کتاب ہے اسلام یا مسلک پرستی کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے جانے کے بعد منور سلطان نے یہ کتاب لکھی ہے اسلام یا مسلک پرستی کے نام سے بہت موٹی کتاب دو سو اڑی سو صفحات پر مشتمل ہے اس میں اس نے ہمارے تمام عقائد کو زیر باس لئے تمام مسائل کو زیر باس لئے اور عقیدۂ تصوف،, تصوف والا نظریہ توسل والا نظریہ استشفاء والا نظریہ پیغمبر کی قبر کے حیات والا نظریہ سب کی مخالفت کی ہے اس میں ایک جگہ پر اس نے حضرت امام مہادی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا بھی انکار کیا ہے حالانکہ اللہ کے نبی کے فرامین کی روشنی میں امت کے چودہ سو سال کے اسلاف کے اقوال کی روشنی میں پندرہ سو سال کے علماء ہم اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں پندرہ سو سال کے علماء کے اس بات پر اتفاق تھا حضرت امام مادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مسیح علاء نبی جینا والے صلاحت وسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے اللہ کے نبی نے ان کی علامت بیان کی علماء نے علامت بیان کی تمام احادیث کا خلاصہ علماء کے فرامین کا خلاصہ یہ ہے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سیدہ فاطمۃ الظہرا رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے نمبر دو ان کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوگی نمبر تین حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا نمبر چار ان کے والد کا نام عبداللہ اللہ ہوگا نمبر پانچ جب ان کی عمر چالیس سال ہوگی یہ مدینہ سے چل کر مکہ میں جائیں گے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے اسی دوران ملک شام کے چالیس ابدالوں کی جماعت ان کو پہچانے گی ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے چالیس ابدال بیعت کر کے ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنیں گے اس وقت ان کی عمر مبارک چالیس سال ہوگی سات سال تک یہ مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے کفار کے خلاف لڑائی کریں گے مسلمانوں کی قیادت کریں گے جب ان کی عمر سنتالیس سال ہوگی صبح کی نماز کا وقت بعض روایات میں دیگر نمازوں کا بھی ذکر ہے یہ جامع مسجد دمشق میں مسلح امامت پر کھڑے ہوں گے سیدنا مسیح علاء نبی جینا علیہ صلاۃ وسلام اس وقت دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر تشریف لے آئیں گے بعض حضرات صحیح قول کے مطابق وہ صبح کی نماز کا وقت ہوگا اور حضرت مہدی حضرت مسیح علاء نبی جینا والسلام کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا صبح کی نماز کا وقت ہوگا اقامت کہی جا رہی ہوگی صف بالکل بن چکی ہوگی ایک غیر غیرمقلد کہنے لگا مولانا صاحب جب حضرت مہادی آئیں گے وہ حنفی ہوں گے شافی ہوں گے مالکی ہوں گے حملی ہوں گے بریلوی ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے اہل حدیث ہوں گے یا مقلد ہوں گے حیاتی ہوں گے یا مماتی ہوں گے ہم نے کہا حادیث میں اس کی وضاحت تو نہیں لیکن اگر ان کی علامات کو پڑھا جائے تو ہمارے لیے سمجھنا بالکل آسان ہوتا ہے کہتے ہیں جی کیا مطلب میں نے کہا دیکھیں حضرت مہدی تشریف لے آئیں گے دا کی جامع مسجد کے مینار پر مینار کتنا اونچا ہوگا سیڑھی لگا کر وہاں سے اتاریں گے صبح کی نماز کا وقت ہوگا نیچے والے دیکھیں گے حضرت مادی کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے اس کا مطلب صبح کی نماز اسفار میں پڑھ رہے ہوں گے صبح کی نماز اندھیرے میں بات سمجھا آ ایک ختم نمبر دو اس وقت تکبیر کہی جا رہی ہوگی اور صفیں بن چکی ہوں گی تو جو حیا صلاح کد کا مت اسلح پہ کھڑا ہے وہ بھی وہ بھی وہ بھی ختم نمبر تین اللہ کے نبی نے فرمایا وہ چلتے چلتے چلتے سم علیہ کا ملا قبری فکا الیہ محمد لوجی بنو حضرت مسیح علاء نبی جینا والسلام میری قبر اطہر پر آئیں گے مجھے سلام کریں گے میں محمد جواب دوں گا تو تیسرا فرقہ بھی باقی کون بچا بات سمجھ آ کسی حدیث میں وضاحت نہیں لیکن یہ علامتیں بتاتی ہیں پانی کا ٹپکنا اور دیکھنا یہ دلیل ہے کہ صبح کس وقت اس فار میں ہوگی اندھیرے میں نہیں ہوگی صف کا بن جانا دلیل ہوگی کہ ان کا نظریہ اس وقت کیا ہوگا صف پہلے کھڑی کر دینی چاہیے اور نبی کے روزے پر جا کر سلام کریں گے اللہ کے نبی سلام کا جواب دیں گے تو جو کہتا ہے کہ موت کے بعد نبی اور بت دونوں برابر ہیں نہ وہ سنتا ہے نہ یہ سنتا ہے تو وہ بھی اسے خود بخود کیا ہو گیا نکل گیا خیر حضرت مادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جب سنتالیس سال کی عمر ہوگی دمیش کی جامع مسجد میں مسلح امامت پہ کھڑے ہوں گے حضرت مسیح تشریف لے آئیں گے حضرت مادی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے تعال صلی لنا حضرت تشریف لیں نماز پڑھیں تو حضرت مسیح علانبی اللہ علیہ صلاحت وسلام اس امت کے اعزاز میں سب سے پہلی نماز امامت نہیں کروائیں گے بلکہ نبی کے امتی حضرت مہدی کی اقتداء میں ادا کریں گے اور فرمائیں گے تقریمت اللہ حاضل علماء یہ اللہ نے اس امت کو اعزاز دیا ہے علماء نے اس کے کئی معنی بیان کیا ہے سب سے بہترین توجید و محدثین نے بیان کی حضرت مسیح کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ مسیح اب اپنی شریعت کی بات کرنے نہیں آیا بلکہ محمد الرسول اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے آیا ہے تو حضرت مسیح کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت مادی کے پیچھے سب سے پہلی نماز اس کے بعد امامت یہ خود کروائیں گے یہ بھی ایک نشانی ہے سنتالیس سال کی جب عمر ہوگی حضرت مادی آ جائیں گے اس وقت پھر خلافت اس وقت حکومت اور امارت حضرت مسیح کے پاس چلی جائے گی دو سال تک حضرت مادی حضرت مسیح کی نیابت میں کفار کے خلاف لڑیں گے دین کا کام کریں گے جب انچاس سال کی عمر ہوگی دنیا سے جائیں گے مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیں گے یہ ہے اہل اسلام کے عقیدے کا خلاصہ جو احادیث علماء اسلام کے اقوال کے روشنی میں موجود ہے اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں اس عقیدے میں صرف ہم نہیں اس عقیدے میں صرف دیوبندی نہیں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں پندرہ صدیوں میں کوئی ایک صدی بھی ایسی نہیں جس صدی میں اس وقت کے علماء نے اس عقیدے کا تذکرہ نہ کیا ہو پہلی صدی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفصر قرآن الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پہلی صدی میں اس عقیدے کا اقرار کیا مصنف ابن عبی شعبہ میں ان کا عقیدہ موجود ہے دوسری صدی میں مشہور معبر مشہور محدث حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی وفات 110 سو میں ہے انہوں نے عقیدہ ظہور مہدی مہدی آمد, آمد کا اقرار کیا تیسری صدی میں بہت سارے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کتب میں حضرت مادی کی آمد کا تذکرہ کیا نمبر ایک امام عبدالرزاق جن کی وفات 211 ہجری میں ہے نمبر دو امام ابو بکر ابن العبی شعبہ جن کی وفات 235 ہجری میں ہے نمبر تین امام ابن ماجہ جن کی وفات 273 میں ہے نمبر چار امام ابو داود جن کی وفات 275 میں ہے نمبر پانچ امام ترمزی جن کی وفات دو میں ہے تیسری صدی کے پانچ چوٹی کے محدثین نے امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں امام ابن ابی صیبہ نے اپنی مصنف میں امام ترمزی نے جامع ترمزی میں امام ابو دعود نے سنن میں امام ابن ماجہ نے سنن ماجہ میں اپنی اپنی کتابوں میں حضرت مہدی کی آمد کا تذکرہ کیا احادیث نقل کی ابواب قائم کر کے بتایا تیسری صدی کے محدسین کا بھی عقیدہ کے حضرت مادی آئیں گے چوتھی صدی ہدری کے بہت بڑے محدث حضرت امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ جن کی وفات تین سو میں ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے سید ابن حبان حدیث کی کتاب ہے اس کتاب میں انہوں نے پانچ عنوان کیم کر کے پانچ احادیث ذکر کی جس میں حضرت مہادی کا حلیہ حضرت مہادی کا نام حضرت مادی کی والدہ والد کا نام یہ جو ان کی صفات موجود ہیں حضرت امام ابن حبان نے تذکرہ کیا پانچویں صدی حدری کا بہت بڑا نام حضرت امام حاکم نے شاہ پوری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی وفات چار سو پانچ ہجری میں ہے انہوں نے کتاب لکھی المستدرک السہی ہین اس میں تقریباً سات احادیث نقل کر کے حضرت مہادی کی آمد کا تذکرہ کیا ہے چھٹی سطح ہجری کا مفصر اور محدث حضرت امام بغوی انہوں نے شرح سنہ میں اس عقیدے کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ساتویں صدی ہجری کا مفسر حضرت امام کرتبی رحمتہ اللہ علیہ جن کی وفات چھ سو اکہتر ہجری میں ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں اپنی کتاب میں حضرت امام مہادی کی آمد کا تذکرہ کیا ہے آٹھویں صدی حدری کے عالم حافظ ابن تیمیہ جن کی وفات سات سو ہجری میں ہے انہوں نے اس عقیدے کو تذکرہ کیا نامی صدی حدری کے دو بہت بڑے نام شافیوں میں سے حافظ ابن حجر اسکلانی شار بخاری حنفیوں میں سے وکیل حنفیت علامہ بدر الدین عینی شار بخاری ایک کی وفات آٹھ سو باون میں ہے ایک کی وفات آٹھ سو پٹمن میں ہے علامہ عینی نے امدت القاری میں ابن حجر اسکلانی نے فت الباری شرح بخاری میں حضرت مہدی کی آمد کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور دسویں صدی حدری کا ایک بہت بڑا نام ہے حضرت امام محمد بن بہاؤ الدین انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب الفق الاکبر کی شرح القول الفصل کے نام سے لکھی امام محمد بن بہاؤ الدین جن کی وفات نو سو چھپن حدری میں ہے انہوں نے القول الفصل میں لکھا حضرت مہدی دنیا میں تشریف لے آئیں گے گیارہویں صدی حدری کے وکیل حنفیت سلطان المحدسین حضرت امام انیکاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات شرہ مشکات میں حضرت مادی کا تذکرہ کیا ان کی آمد کا عقیدہ لکھا شر الفکو اکبر کے اندر حضرت مادی رحمت اللہ علیہ کی آمد کا عقیدہ لکھا 12ویں صدی ہجری کا بہت بڑا نام حضرت امام سفارینی یہ متکلم ہیں عقائد کی باتیں کرتے ہیں جن کی وفات 1188 ہجری میں ہے انہوں نے عقائد کی کتابوں میں حضرت مادی کی آمد کا تذکرہ کیا اور 13ویں صدی ہجری کا پاکستان کا بہت بڑا نام حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے حضرت پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کائنات کا پہلا بندہ ایسا ہے جس کو مشہور ایسے ہے کسی کتاب میں ملا نہیں تواتر کے ساتھ ان کے بارے میں کئی علماء سے سنا ہے یہ کائنات کا پہلا بندہ ہے جس کو خدا نے ایسی نعمت عطا فرمائی تھی جو اس سے پہلے خدا نے کسی کو نہیں دی وہ نعمت کون سی ہے حضرت پرہاڑوی رحمتہ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے استاد کے پاس گئے کون ذہن تھے عبارت نہیں آتی تھی حافظہ نہیں تھا سبق استاد پڑھاتے دوسرے دن سننے کے لیے آتے سارے طلباء سبق سنا دیتے پرہاڑوی سبق نہیں سنا سکتا تھا طلباء کا مزاج ہوتا ہے عبارت میں کمزوری ہو اس کا مذاق اڑائیں گے سبق یاد نہ ہو اس کو تنگ کریں گے طلباء انہیں ذلیل کرتے تھے انہیں ہر قسم کی اضاف پہنچاتے ایک وقت ایسا آیا استاد بیمار ہو گئے پڑھانے سے عاجد ہو گئے مستر پہ جا کر لیٹ گئے طلباء نے بستر اٹھے اور سارے مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے ہم تو آئے تھے پڑھنے کے لیے جب پڑھانے والا نہیں رہا ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے ایک بندہ وہاں بچا جس کا نام عبدالعزیز پھراڑوی تھا استاد نے بلایا بیٹا سب پڑھنے کے لیے چلے گئے آپ دوسری نہیں گئے لگے استاد جی جب تک آپ ٹھیک تھے آپ نے ہمیں پڑھایا آج آپ کو خدمت کی ضرورت پڑ گئی پھراڑوی چھوڑ کر چلا جائے یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے بندہ استاد کو چھوڑ کے چلا جائے استاد نے دعا دی مولانا پھراڑوی رحمتہ اللہ علیہ کو استاد کی خدمت کے نتیجے میں کل تک جس بندے کو عبارت نہیں آتی تھی جس کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا کائنات کا وحد بندہ مولانا عبدالعزیز پرہاڑ ہے اپنے سامنے قرآن کھولا ادھر حدیث کھولی ایک ہی وقت میں دئیں آنکھ سے قرآن پڑھتے تھے اور بائیں آنکھ سے نبی کی حدیث پڑھتے تھے اس ہاتھ میں قلم لیا حدیث کی شرح لکھنی شروع کی اس ہاتھ میں قلم لیا پیغمبر کی حدیث کی شرح لکھنی شروع کی اور اسی طرح عقید کی بات سے شروع کی ایک ہی وقت میں ایک آنکھ سے الگ کتاب پڑھنا دوسری آنکھ سے دوسری کتاب پڑھنا ایک ہی وقت میں ایک آنکھ سے کتاب الگ لکھنا دوسرے ہاتھ سے کتاب الگ لکھنا اور یہاں تک کہنا دنیا والوں اگر پاؤں کے ساتھ لکھنے میں علم اور قلم کی توہین نہ ہوتی خدا نے مجھ پر ہاڑوی کو اتنا نوازا ہے میں ایک وقت میں چار کتابیں لکھ سکتا ہوں دہ ہاتھ سے کتاب الگ بیں ہاتھ سے کتاب الگ دے پاؤں سے کتاب الگ بیں پاؤں سے کتاب الگ لیکن پاؤں سے نہیں لکھتا اس کی وجہ علم کی توہین ہے اس کی وجہ نبوت کے علوم کی توہین ہے اس ہاتھ سے لکھتا ہوں چودہ سو سال میں کائنات میں ایسا بندہ نہیں آیا جو خدا نے مولانا پرہاڑوی کو نوازا اپنی صلاحیات کی وجہ سے نہیں اپنے علوم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے نوازا ہے اساتذہ کی خدمت کی وجہ سے ادب کی وجہ سے احترام کی وجہ سے بتیس سال کی عمر تھی جب مولانا پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے نوجوانی کے حالت میں انتقال کیا لوگ فرماتے علماء فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اپنے دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیتا شاید لوگ اس وقت اس کا کلمہ بھی پڑھ لیتے اتنا اللہ نے نوازا تھا خدا نے بتیس سال کی عمر میں اٹھا دیا اتنا بڑا آدمی بارہ سو انتالیس دنی میں دنیا سے گیا ان براز شرع عقید کی شرع میں لکھا قیامات علامت میں سے ہے حضرت مہدی زمین پہ تشریف لائیں گے حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور یہ ایسا عقیدہ ہے جس پر نبی کی متواتر احادیث موجود ہیں یہ تیرویں صدی ہجری کا چودویں صدی ہجری کا بہت بڑا نام حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات تیرہ سو باسٹھ ہجری میں ہے انہوں نے رسالہ لکھا مخرت الزنون اس میں عقیدہ لکھا حضرت مہدی آئیں گے مولانا محمد ادریس کاندلوی عقائد اسلام میں لکھا حضرت مہدی آئیں گے پندرویں صدی حدری میں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے آپ کے مسائل ان کا حل میں المحدی والمسی میں لکھا حضرت مہدی آئیں گے پہلی صدی کے عبداللہ بن عباس سے لے کر پندرہویں صدی کے محمد یوسف لدھیانوی شہید تک پندرہ صدیوں میں ہر صدی میں کسی نہ کسی عالم نے لکھا حضرت مہدی آئیں گے اب بتائیں اگر یہ عقیدہ کفریہ تھا اگر یہ عقیدہ شرکیہ تھا اگر یہ عقیدہ مسلک پرستی تھا تو فتویٰ صرف ہم پہ لگے گا یا پندرہ سو سال کے علماء پہ یہ صرف ہماری بات نہیں ہے اس میں تو صحابی رسول ہیں اس میں تو تابعین ہیں امہ مشتحدین ہیں محدثین شارحین ہیں جب سب نے عقیدہ لکھا پندرہ سو سال سے علماء کا عقیدہ تھا آج اس کو مسلک پرستی کا عقیدہ کہہ کر جان چھڑوا دینا یہ انسان کی جہالت کی دلیل ہے اس نے دین پڑھا نہیں دین کو سمجھا نہیں عقیدے کو سمجھا نہیں اس لیے وہ بندہ اشکال کرتا ہے اب عقیدہ بھی موجود ہے لکھا ہوا ہے عقیدے کے دلیل بھی موجود ہیں احادیث بھی موجود ہیں منور سلطان نے جو باتیں پھیل میں نہیں میں وہ تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں منور سلطان نے اسلام یا مسلک پرستی میں حضرت مہدی کی آمد کا انکار کیا اور دلیل کے طور پہ قرآن پیش نہیں کیا دلیل میں احادیث کو پیش نہیں کیا دلیل میں عقلی شبہات کو پیش کیا ان میں سے دو شبہات اس کے بنیادی ہیں نمبر ایک شبہہ کہتے یہ عقیدہ خال ستا شیوں کا عقیدہ ہے حضرت مہادی کی آمد کا نظریہ کن کا ہے کن کا شیوں کا حضرت عبداللہ بن عباس کون تھے وہ بھی شیعہ تھے تو جب عقیدہ پہلے سے چلا آ رہا ہے شیعہ تو بعد میں ہے یہ شعبہ اس نے یہ پیش کیا ایک طرف کہتے ہیں شیوں کو چھوڑ دو دوسری طرف امام مہادی کی آمد کا عقیدہ رکھ کے شیوں کے نظریے کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں نمبر دو یہ شبہ پہلے شبہ سے بھی زیادہ کمزور بلکہ ہنسی والا شبہ ہے انسان کو سن کر شرم آتی ہے پتہ نہیں یہ کیسا کیپٹن تھا کیسا ڈاکٹر تھا کام اور تھا شروع کچھ اور کر دیا اس بیچارے کا جو میدان تھا اس نے اپنے میدان کو چھوڑ دیا دوسرا شبہ یہ پیش کرتا ہے کہتے دیکھیں حضرت مادی کی آمد کا قیدہ انہوں نے اختیار کیا بہت سارے لوگوں کو موقع مل گیا انہوں نے مادی ہونے کا دعویٰ شروع کر دیا اگر یہ لوگ عقیدہ مادی اختیار نہ کرتے کوئی بندہ مادی ہونے کا دعویٰ نہ کرتا اس دعوی مادویت کو بند کرنے کے لیے سب سے بہترین حل کیا ہے حضرت مادی کا انکار کر دو تو پھر کہل کو کوئی بندہ کہے گا لوگ قرآن پر اشکال کرتے ہیں ان کے ایمان کو خطرے اس لیے قرآن کو ہی اگر اس پیش آ جائیں ایک بندہ جھوٹا دعویٰ کر دے تو ان شبہات کو صاف کرنا چاہیے یا عقیدے کو بدلنا چاہیے تو یہ اس نے دو شبے پیش کیے نمبر ایک کن کا عقیدہ شیوں کا نمبر دو جی بہت سارے لوگوں کو موقع ملا انہوں نے مادی ہونے کا دعویٰ کیا ہم کہتے ہیں اس بندے نے قرآن اور شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا اگر ہم ایک منٹ کے لیے مان لیں یہ عقیدہ شیوں کا تھا تو ہمارا مہدی اور ان کا مہدی ایک ہے ہمارا مادی کون ہے جو دنیا میں پیدا ہوگا نام محمد والد کا نام عبداللہ ہوگا فاطمت الظہرا کی اولاد میں سے ہوگا چالیس سال کی عمر میں بیت ہوگی سنتالیس سال تک خلیفہ رہیں گے حضرت مسیح کے ساتھ ہوں گے ان کی اقتدام میں نمازیں پڑھیں گے ایک نماز میں امامت کریں گے یہ ہے ہمارا مادی اور ان کا مادی جب دنیا میں آئے گا تو ننگا ہوگا یہ جب شروع ہوگا نا انشاءاللہ شاء اللہ بود اور جمعرات والے جن سبقوں نہ ہے مسئلہ امامت میں, میں ساری بات انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے رکھوں گا ان کا مادی ہوئے کون اس کی ایک علامت کیا ہے کون ہو ایک ہوگا ننگ گا اور اصل قرآن لے کر آئے گا نعوذ باللہ ثمّہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فروغ اور غالباً ایک روایت کے مطابق سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو قبروں سے نکال کر ان پہ حد جاری کرے گا یہ ان کا مادی ہے وہ الگ ہے اور ہمارا مادی ان کا پیدا ہو چکا اور کہاں چلا گیا غار میں اور ہمارا مادی ابھی تک پیدا نہیں ہوگا اب کہتے ہیں اصل مسئلہ دیکھیں اگر یہ نہ بھی ہوتا ہمارا مادی ان کا مادی الگ ہے اب شریعت کا مزاج کیا شریعت کا مزاج سمجھیں اگر کسی مسئلے میں کسی عقیدے میں باطل اہل اسلام کے عقیدے سے غلط استدلال کرے ہمارا اسلام اصل عقیدے کو ختم نہیں کرتا اصل مسئلے کو ختم نہیں کرتا بلکہ جو لوگ اس میں اضافے یا کمیاں کرتے ہیں یہ غلط استدلال کرتے ہیں ہمارا دین اس غلط استدلال اور کمی اور اضافے کو ختم کرتا ہے اصل عقیدہ نہیں مثلا قرآن کریم میں ہے یا <تصفيق> یامن لا لاتقول رائنہ وقول وسماء صحابہ کرام نسوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین نبی کے پاس آتے اللہ کے نبی بات شروع فرماتے بہت ساری باتیں صحابہ کو سمجھنا آتی اللہ نے اجازت دی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تم نے اللہ کے نبی سے پوچھنی ہے یہ ہے اصل مسئلہ اگر کوئی بات سمجھ نہ ہے تو کیا کرنی ہے نبی سے پوچھنی ہے اب صحابہ اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے لفظ کے استعمال فرماتے رائینہ اس وقت کے منافقین اور یہودیوں نے اس لفظ کو بنیاد بنا کر رائینہ کہہ کر نبی کی توہین شروع کی اب اس کا حل کیا تھا ایک حل یہ تھا کہ غلط طریقے کو ختم کیا جائے دوسرا حل یہ تھا کہ اصل مسئلے کو باقی رکھ کر غلط طریقے کو ختم کیا جائے اصل مسئلہ باقی رکھا جائے اور دوسری صورت کیا تھی اصل مسئلے کو سرے سے کیا کر دیں اللہ رب العزت نے صحابہ کو دوبارہ پوچھنے کی اجازت دی یا سرے سے ختم کر دیا اللہ نے کیا فرمایا لاتول رائنہ جو انہوں نے اس سے غلط استدلال کیا تم نے اس کو ختم کرنا ہے عنظر نا وسماؤں کہہ کر اللہ نے اصل مسئلے کو باقی رکھا اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے آئے مشرقین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے کس حالت میں ننگے ہو کر اب ایک صورت کیا تھی طوافِ کعبہ ہی ختم کر دیں تاکہ لوگ ننگے ہو کر طواف نہ کریں طواف اصل تھا یہ ننگے ہو کر طواف کرنا اپنی طرف سے اضافہ تھا ہمارے پیغمبر نے طواف ختم کیا قسم کی فحاشی کو ختم کیا اصل مسئلہ باقی رہا اس وقت کے مشرقین صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تھے کیوں بتوں کو سلام کرنے کے لیے اب ایک صورت کیا تھی طواف کو سرے سے کیا کیا جائے سائی کو ختم کر دیا جائے اور دوسری صورت کیا تھی اصل صحیح باقی رکھی جائے بتوں کو ہٹا دیا جائے نبی نے بتوں کو ہٹایا یا صحیح والے حکم ختم کیا یہ ہے ہماری شریعت کا مزاج اگر کبھی کسی عقیدے کسی مسئلے یا کسی اسلامی صورت سے باطل استدلال کی کوشش کرے ہمارا اسلام اصل عقیدے کو ختم نہیں کرتا اصل مسئلے کو ختم نہیں کرتا بلکہ جو ان کا غلط استدلال ہوتا ہے ہم ان کو ختم کرتے ہیں چلتے چلتے میں ایک بات اور کرتا چلا جاؤں اس وقت سرگودے کے مماتی اطاول بندیالوی نے کتاب لکھی ہے کتاب نہ کہیں کتابچہ کہہ دیں کتاب کا کتابچے کا نام ہے حیات النبی پندرہ بیس صفات کا ہے اس میں اس نے دھوکے دیے عبارات اکابر کو قطب رید کے ساتھ پیش کیا آخر میں اس نے لکھا ہے بالکل آخری صفات پہ کہتے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ حیات النبی اصل آیا کہاں سے ہے اصول کافی کا حوالہ پیش کیا کہ اصول کافی والا لکھتا ہے نبی قبر میں زندہ پھر مرفوظات اعلیٰ حضرت کا حوالہ پیش کیا احمد رضا خان لکھتا ہے نبی قبر میں زندہ اب اس کے الفاظ سنیں کہتے اصل عقیدہ تھا امام بار والوں کا وہاں سے چلا تو دربار والوں کے پاس پہنچا یہاں سے چلا تو نام نہاد دیوبندیوں کے پاس پہنچا اصل عقیدہ ایمان والوں کا نہیں اصل کن کا ہے شیوں کا وہاں سے لیا بریلویوں نے اور ان سے لیا ہم کہتے دیکھیں یا تو اصول کافی سے پہلے ہمارا عقیدہ موجود نہ ہو ہمارے اسلاف نے نہ لکھا ہو شیو میں سے سب سے پہلے اصول کافی والے نے لکھا اور امام ابو علیٰ مسلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات پہلے ہے اور اے صیب اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی یہ بعد میں آیا ہے امام ابویاعلیٰ مسلی نے اپنی مسند میں لکھا ہے الانبیاء اوحیہ الفی قبو رحم یوسل تو جو بندہ پہلے دنیا سے جا رہا ہے وہ عقیدہ لکھ کے جا رہا ہے بعد میں اگر شیعہ اس عقیدے میں ہمارے ساتھ مل گئے تو کیا خیال ہے عقیدے کو چھوڑ دینا چاہیے ایک بات نمبر دو ہم کہتے ہیں اگر اسی اصول کافی کو دیانتداری سے پڑھا جائے اسی ملفوظات کو دیانتداری سے پڑھا جائے تو انسان کو پتہ چلتا ہے اصل عقیدہ اہل سنت کا کیا ہے روافظ اور عالبدت کا کیا ہے اصول کافی میں دو باتیں موجود ہیں نمبر ایک نبی قبر میں زندہ بھی ہے نمبر دو نبی کی ازواج قبر میں پیش بھی کی جاتی ہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت میں دو باتیں لکھی ہیں نبی قبر میں زندہ بھی ہے نبی کی بیویاں بھی قبر میں پیش کی جاتی ہیں اب انہوں نے عقیدہ اختیار کیا اپنی طرف سے اضافے کر کے نبی کی بیوی کو قبر میں مان لیا اب بتائیں ہم اس اضافے کو ختم کریں یا عقیدے کو ختم کریں ان کا عقیدہ کہاں ہمارا عقیدہ کہاں اگر یہی بات ہے کل کوکہ بندہ کہے گا وہ بھی قرآن مانتے ہیں آپ بھی قرآن مانتے ہیں وہ بھی نماز مانتے ہیں آپ بھی نماز مانتے ہیں تو یہ کیا کہیں گے ان کی نماز الگ ہے ہماری نماز الگ ہے ان کا قرآن اور ہے ہمارا قرآن اور ہے ان کا مہدی اور ہے ہمارا مہدی اور ہے ہم کہتے ہیں ان کی حیات الگ ہے اور ہماری حیات الگ ہے اگر اتنی باتیں آپ مان لو یہ ٹھیک ہے اگر ایک ہم نے مان لی تو اس میں کون سی قیامت بات سمجھ آ تو خیر بات کیا چل رہی تھی حضرت امام مہدی کی آمد والا عقیدہ کس کا ہے شیعوں کا تو ہم کہتے ہیں اسلام کا اصل مزاج کیا ہے اضافے اور کمیوں کو ختم کرتا ہے اصل عقیدے اصل مسئلے کو ہمارا اسلام ختم نہیں کرتا باقی رہی یہ بات کہ حضرت مادی کی آمد کا عقیدہ رکھا جائے تو لوگ غلط مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کے ایمان کو ختم کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب ہمارے پیغمبر نے مہادی کی علامتیں بیان نہ کی ہوں اگر ہمارے نبی نہ بتاتے کہ مادی کی یہ یہ علامتیں ہیں پھر لوگ دعویٰ کرتے تو بات سمجھ آتی جب نبی نے فرما دیا کہ یہ یہ علامتیں ہیں اگر کوئی مادی ہونے کا دعویٰ کرے اسے حدیث میں پرکھ لو اگر نشانیوں پہ پورا ہے تو سچا ہوگا اگر نشانیوں پہ پورا نہیں اترتا تو پھر جھوٹا ہوگا ہم کہتے ہیں اگر اس بنیاد پہ حضرت مادی کی آمد کا انکار کرنا ہے کہ چونکہ لوگ جھوٹا مادی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نضول مسیق مسلمان بھی قیال ہیں نظیر مسیح کے کیپٹن مسعود الدین عثمانی بھی قیال ہے وہ بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے ہم بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے کیا حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد مرزا غلام قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو کیا خیال ہے عقیدہ بدل دینا چاہیے نا ان کے اصول کی روشنی میں عقیدہ بدل دیں مولانا عاشق کی مولانا عاشق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترجمان اس میں بہت پیاری بات لکھی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ عقلی شبہات سے تنگ آ کر عقیدہ بدل دے ایک مزاج ہے اہل حق کا ایک مزاج ہے باطل کا اہل حق کا مزاج کیا ہے اگر عقیدے پر کوئی بندہ شبہات پیش کرے وہ شبہات کو صاف کرتے ہیں عقیدہ نہیں بدلتے اور باطل کا طرز کیا ہے وہ شبہات سے تنگ آ کر عقیدہ ہی بدل دیتا ہے عقیدہ ہی تبدیل کر دیا حضرت فرماتے رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شبہات سے تنگ آ کر عقیدے کو بدل دے جو شبہات اصل عقیدے پر آتے ہیں اس سے بڑھ کر شبہات اس بدلنے والے عقیدے پر بھی ہوں گے شبہات سے اگر تنگ آ کے بدلے گا کبھی کوئی شبہ کبھی کوئی شبہ کبھی کوئی شبہ میں صرف اس کی مثال دیتا ہوں شبہات سے تنگ آ کر عقیدہ بدلا اس پہ شبہ کیسے پیش آتا ہے ہمارا عقیدہ جب بندہ دنیا سے گئے مومن ہو شہید ہو کافر ہو یا نبی ہو جب بھی دنیا سے گیا قبر میں اس کو حیات ملتی ہے مومن ہے اس کو بھی ملے گی شہید ہے اس کو بھی ملے گی نبی ہے اس کو بھی ملے گی اس پہ مماتیوں کا مشہور اشکال یہ ہے اگر سب کو ملتی ہے تو بتائیں ان میں فرق کیا ہے جب فرق نہیں ہے تو پھر سب کو زندہ مانتے ہو نبی اور امتی میں فرق کیا رہا ہم کہتے ہیں اگر یہی بات ہے آپ بتائیں نبی دنیا میں زندہ تھے صدیق بھی زندہ تھے ابو جہل بھی زندہ تھا ان کی حیات میں کیا فرق ہے تو وہ کہے گا ایک کی نبوت والی ایک کی ایمان والی ایک کی کفر والی قیامت کا دن ہوگا نبی بھی زندہ ابو جہل بھی زندہ فرق کی کیا ہوگا کہتے ہیں ایک کی جنت والی ایک کی جہنم والی ہم کہتے ہیں دنیا میں دونوں زندہ ہوں کسی قسم کا اشکال نہیں کیونکہ ایک کی نبوت والی دوسرے کی کفر والی قیامت کے دن زندہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک کی جنت والی ایک کی جہنم والی آج قبر میں زندہ ہوں پھر بھی فرق نہیں پڑتا ایک کی روزۃمر ریاضی جنّت اور دوسرے کی حفرت من حفر الان ایک کی قبر جہنم کا گڑھا ایک کی قبر جنت کا باغ تو جب دنیا میں فرق تھا قبر میں فرق کیوں نہیں حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ خطبات حکیم الاسلام میں اس بات کو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں ساتویں جلد صفحہ 248 پہ فرماتے ہیں ایک حیات نبی کی ایک حیات شہید کی ایک حیات مومن کی ان میں فرق کیا ہے حضرت حکیم الاسلام فرماتے ہیں جب شہید جاتا ہے اللہ جب شہید جب عام مومن جاتا ہے اللہ اس کی قبر کی طرف جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں جنت کی خوشبو جنت کی ہوائیں اللہ اس کی قبر میں پہنچا دیتے ہیں نہ یہ جنت میں جاتا ہے نہ جنت اس کے پاس آتی ہے صرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے تھوڑی سی ہوا آتی رہتی ہے جب شہید دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کو روح کو یہاں سے اٹھا کر جنت میں سیر کرنے کی اجازت دیتے ہیں جنت میں رض کھانے کی اجازت دیتے ہیں مومن کی قبر جنت بھی نہیں جنت بھی نہیں آتی اور مومن بھی نہیں جاتا شہید کے پاس جنت نہیں جاتی شہید رض کھانے کے لیے جنت میں جاتا ہے جب نبی دنیا سے جاتا ہے اللہ جنت کو نبی کی قبر میں بھیج دیتے ہیں اللہ کے نبی کو جانا بھی نہیں پڑتا اور جنت کی کھڑکی بھی نہیں کھولتی اللہ پوری جنت کو اٹھا کر نبی کی قبر میں لا رکھ دیتے ہیں یہ فرق ہے نبی مومن اور شہید کی حیات میں بات سمجھ آ خیر یہ دنیا سے چلے گئے قبر میں حیات مل گئی اس پہ مشہور شکار قرآن کریم میں ہے رب نمت نس و آ یہ اللہ نے زندگیاں کتنی دی دو اور موتیں دو ایک دنیا والی زندگی اور ایک قیامت کے دن والی زندگی اگر قبر کی زندگی مانی جائے تو کتنی بن جائے گی دنگی. جی تین بن جائیں گی قرآن کیا کہتا ہے زندگیاں دو. دو اب قرآن کے خلاف ہے اس لیے ہم اس عقیدے کو اختیار نہیں کرتے عقیدہ ہی بدل دیا عقیدہ کیا یہاں سے روح نکلی دوسرے جسم میں داخل ہو گئی جسے جسم میں مثالی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بتائیں ہم کہتے ہیں اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے قبر میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہ تو ہو گیا قرآن کے خلاف جب روح یہاں سے نکل کر دوسرے جسم میں داخل ہو گئی یہ تیسری زندگی نہیں ہے جی ہم کہتے صرف تعلق ہے یہ تو تیسری بن گئی اور جو کہتے روح دوسرے جسم میں داخل ہو گئی یہ کیا ہے بات نہیں سمجھے ہم کہتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے فتواد روح فی جسد اللہ کے نبی نے فرمایا یاد روح تعلق کے روح ہوتا ہے جو بندہ قبر میں حیات مانتے صرف تعلق کے روح کے ساتھ یہ تو احیت نسنتی کے خلاف ہے تیسری زندگی بن جاتا ہے ایک بندہ یہاں سے روح نکال کر دوسرے جسم میں داخل کرتا ہے اگر اتصال اور تعلق مانیں تو یہ قرآن کے خلاف ہے اگر دو خولے روح مان لیں پھر کیا ہوگا پھر کتنی زندگیاں بن گئی تو جس کی وجہ سے تم نے عقیدہ بدلا وہ شبہ تو پھر بھی باقی رہا بات سمجھ آ تو عقلی شبہات سے تنگ آ کر انسان کو عقیدہ نہیں بدلنا چاہیے بلکہ اپنے اکابرین کے علوم کی روشنی میں عقلی شبہات کو انسان کو صاف کرنا چاہیے خیر حضرت مادی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے متعلق اہل اسلام کے پندرہ سو سال کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور منکرین کا نظریہ کیا ہے وہ ساری عبارتیں لکھی ہوئی ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے خالصتاً شیوں کا عقیدہ ہے مسلک پرستوں کاقیدہ ہے قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اب تھوڑی سی احادیث دیکھ لیں حضرت مہدی کے متعلق احادیث کیا کہتی ہیں احادیث کو جان کرنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی احادیث ان کو تواتر کا درجہ حاصل ہے اور یہ متفقہ ایک اصول ہے ابن حجر کلانی نے امام سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر کئی حضرات نے لکھا ہے والمتواترو لاب حسون بل بلیہجب العمل بہی من غیر باسن اگر کسی عقیدے کی روایات کو کسی مسئلے کی احادیث کو تواتر کا درجہ مل جائے اس حدیث کی سند پر باعث کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس عقیدے پر عمل کرنا ضروری ہے متواتر احادیث کی سند پہ باعث نہیں ہوتی اگرچہ حدیث ضعیف کیوں نہ ہو پھر بھی عقیدہ اختیار کیا جاتا ہے تو حضرت امام مادی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا عقیدہ السوائق میں ابن حجر مکی نے لکھا صفح دو سو چون پہ کہ حضرت مادی کی آمد کی احادیث کیا ہیں متواتر ہیں اور اسی طرح ان براث میں حضرت پھراڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تواترت الحادیث فی خروج المہدی حضرت مہدی کی آمد کی روایات کیا ہیں اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں حضرت مہدی کی آمد کی روایات متواتر ہیں یہ متواتر کی اقسام میں سے تواتر مانوی ہے کون سی قسم ہے تواتر مانوی تواتر مانوی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں اگر یہ قسم ہمارے ذہن میں ہو تو ایک بہت بڑا اشکار جو اس وقت کے نام نہاد علامہ کرتے ہیں اس کو صاف کرنا بالکل آسان ہوتا ہے تواتر مانوی کا معنی کیا ہے ایک مسئلہ ہے اس پہ چند حدیثیں ہیں ایک بندہ حدیث بیان کرتا ہے اس کے الفاظ الگ ہیں دوسرا بندہ حدیث بیان کرتا ہے اس کے الفاظ الگ ہیں تیسرا بندہ حدیث بیان کرتا ہے اس کے الفاظ الگ ہیں مسئلہ ایک ہے حدیثیں الگ الگ ہیں بیان کرنے والے ایک اور دو ہیں لیکن جب ان ساری روایتوں کو سامنے رکھا جائے تو ان سب کا قدر مشترک ایک ایسا معنی نکلتا ہے جو تمام روایات کا خلاصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تواتر معنوی مسئلہ ایک ہے روایتیں مختلف ہیں نقل کرنے والے تھوڑے تھوڑے ہیں جب ساری روایات کو ملایا جائے تو قدر مشترک کیا نکلتا ہے ایک نکلتا ہے معنی ایک نکلتا ہے مثلاً ایک بندہ آ کر کہتا ہے استاد جی آج صبح اذان سے پہلے تحقیق المسل والے تہجد پڑھ رہے تھے ایک بندہ اگر, اگر جھوٹ بولے اگر جھوٹ بھی ہو ایک بندہ آگر کہتا ہے دوسرا گیا جب اذان ہو گئی تو ایک بھی ان میں سے بستر پر نہیں تھا سارے مسجد میں تھے یہ دوسرا جھوٹ تیسرا گیا جب نماز شروع ہوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کی تقبیر اولا فوت ہوئی ہو صحیح چوتھا آ گیا اسادی جب نماز ہو گئی ان تمام نے صورت یاسین کی تلاوت کی اب بندے کتنے آ الفاظ ایک ہیں یا مختلف ہیں اور جب ان سب کو ملایا جائے تو قدر کیا نکلتا ہے ماشاءاللہ اللہ اس سال والے ساتھی بہت اچھے ہیں یہ ہے تواتر مانوی بات سمجھ گئی اب میں اس کو عقیدے بھی پیش کرنے لگا ہوں ایک حدیث مبارک میں ہے الامبیاء احیا انفی قبور یوسلون ایک حدیث میں ہے انَََََََََََََ عل اللہ ملائقت سيٰ نفل جو یُبل عن انعمت السلام ایک روایت میں ہے نبی اللّہ حرزق ایک روایت میں مامن احدین سلم و علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی حطّۃ علی السّلام ایک روایت میں ہے طورز و علیہ مالکم طورزو علی الیہکم فماکان امن حسن الحمیۃ اللّہ علیہ و ماک نمن سید اسفۃ اللہ علم ایک روایت میں ہے منصلّہ علیہ الدبری سمیت ہو و منصل اللہ علیہ ناین ابلۃ ہو ایک میں ہے نبی قبر میں زندہ ایک میں ہے فرستے سلام پہنچاتے ہیں ایک میں ہے کہ جا کر سلام کرے نبی جواب دیتے ہیں ایک میں ہے قبر پہ جا کے کر سلام کرے نبی خود سنتے ہیں ایک میں ہے کہ نبی زندہ بھی ہے رزق بھی ملتا ہے ایک میں ہے کہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں ان ساری روایات کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے سلام اسے پہنچایا جاتا ہے جو زندہ ہو جواب وہ دیتا ہے جو زندہ ہو اعمال اس پر پیش ہوتے ہیں جو زندہ ہو نماز وہ پڑھتا ہے جو زندہ ہو رزق اسے ملتا ہے جو زندہ ہو سلام وہ سنتا ہے جو زندہ ہو جواب وہ دیتا ہے جو زندہ ہو جب ساری روایات کو ملایا گیا تو قدر مشترک لقرا کے نبی قبر میں زندہ ہے اسے کہتے ہیں تواترمانوی بات سمجھ آ گی طوطر سمجھ آ ایک ہے تواتر اسنادی اتنے زیادہ روگ نقل کرنے والے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا عقل ناممکن اور محال ہو یہ ہے تواتر اسنادی اور تواتر مانوی نقل کرنے والے زیادہ نہ ہوں لیکن روایات اتنی زیادہ ہوں جب سب کو ملایا جائے ان کا قدر مشترک ایک نکلے اسے کہتے ہیں تواتر مانوی حضرت مہدی کی آمد کا قیدہ یہ بھی تواتر ایمانوی سے ثابت ہے نبی کی قبر میں حیات کا قیدہ یہ بھی تواتر ایمانوی سے ثابت ہے علامہ خدر صاحب نے کہا خضر صاحب میں بار بار صاحب کہتا ہوں شاید آپ کے ذہن میں اشکال ہے کہ ان کو صاحب نہیں کہنا چاہیے یہ ادب کا لفظ ہے ہمارے اکابرین میں سے ختم نبوت والے حضرات جب وہ بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ فلاں عالم صاحب نے یوں فرمایا اور پھر کہتے تھے مرزا صاحب نے یوں کہا تو پھر فرمانے لگے دفع دخل مقدر کرتے ہوئے کہ آپ کے ذہن میں نائے عالم کو بھی صاحب مرزے کو بھی صاحب تو فرماتے کہ صاحب کے دو معنی ہیں نمبر ایک صاحب الجنہ اور نمبر دو صاحب النار ایک کا معنی جنت والا اور ایک کا معنی جہنم والا تو ہر جگہ صاحب ادب کہیں نہیں ہوتا کسی جگہ پر دوسرا معنی بھی ہوتا ہے تو اس نے ایک اشکال کیا کہتے آپ کہتے ہیں عقیدہ حیات پر تواتر ہے مجھے یہ تو بتاؤ کہ تواتر کہتے کسے ہیں تواتر کی تعریفتے ہیں ندیث پہ شادے کرو اس بیچارے کو ایک قسم آتی ہے تواتر کہتے ہیں جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقل ناممکن اور ماہ لو کہتے ہیں اب بتاؤ کون سی روایت ایسی ہے جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں بات سمجھ آ گئی ہم کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تواتر کی یہ تعریف بات سمجھنا متواتر کی یہ تعریف کہ جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقل ناممکن اور محا لو یہ تعریف کس نے کی ہے کہتے امام سیوتی نے تدریب الراوی میں ہم کہتے ہیں جس امام سیوتی نے تدریب الراوی میں تعریف کی ہے متواتر اسے کہتے ہیں جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں اسی امام سیوتی نے الحای میں لکھا ہے پیغمبر کی حیات کی حدیثیں متواتر ہیں اس کی تعریف مانتا ہے اس کی متواتر کیوں نہیں مانتا جس امام سیوتی سے تعریف لیتا ہے اسی امام سیوتی کا عقیدہ بھی لے لے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تعریف ان سے لوں گا اور عقیدہ بات سمجھ آ تو یہ روایتیں کون سی ہیں متواتر مانوی ہیں اور تواتر مانوی ہو اس کی صنعت پہ بحث نہیں کی جاتی بلکہ بغیر بحث کے ان روایات کو لیا جاتا ہے یہ ایک دو حدیثیں دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہادی کے متعلق کیا فرمایا حدیث نمبر ایک صحیح مسلم جل دو صفر 395 پہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من خلفائکم خلیفہ ایک بات ذہن میں رکھیں حضرت مہدی کی آمد کے متعلق کتب احادیث میں دو قسم کی روایات ہیں نمبر ایک بعض روایات میں صفات مہادی کا تذکرہ ہے اس میں مہادی کا تذکرہ نہیں اور بعض روایات میں صفات کے ساتھ ساتھ حضرت مادی کے نام کا بھی تذکرہ ہے ہم صفات والی بھی مانتے ہیں اور نام والی بھی مانتے ہیں پہلی روایت دیکھیں جس میں صفت بیان ہے اللہ کے نبی نے فرمۂ من خلفائکم خلیفہ یہ لا حسین لایہودہ میری امت میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو امت میں مال تقسیم کرے گا اور بے شمار تقسیم کرے گا بے حساب تقسیم کرے گا بغیر گنتی کے تقسیم کرے گا محدسین فرماتے ہیں اس حدیث میں جس خلیفے کا تذکرہ ہے حضرت امام عبدالروف المناوی جن کی وفات ایک ہزار جری میں ہے فیض القدیر اس میں فرماتے ہیں قالو حول محدسین کا فیصلہ ہے کہ اس خلیفے سے مراد کون ہے مہدی نمبر دو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی آئے گا اور امت میں بے شمار مال تقسیم کرے گا صفات حاصل خاصا یا صفت حسی بے شمار مال تقسیم کرے گا حضرت مہدی رحمۃ اللہ کی یہ صفت بیان کی ہے یہی روایت جامع ترمزی جلد دو صفحہ نمبر سنتالیس پہ موجود ہے اس میں اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کی یہ صفت بھی بیان کی کہ وہ مال تقسیم کرے گا اور سات ہی فرم فی امتی المہدی میری امت میں اس خلیفے کا نام اور لقب کیا ہوگا مادی ہوگا تو جو صفت بغیر نام کے مذکور تھی دوسری حدیث میں وہی صفت کس کے ساتھ آگئی نام کے ساتھ آ اسے حضرت امام محدسین کا اصول ہے الحدیث یوفس رباز و جب ایک حدیث میں اجمال ہو دوسری حدیث میں تفصیل ہو ایک حدیث کی شرح دوسری حدیث کرتی ہے ایک حدیث کی تفصیر دوسری تفسیر کرتی ہے ایک میں اجمال تھا صرف صفت کا بیان تھا دوسری میں صفت بھی آ گئی اور نام بھی گئی دوسری حدیث نے متعین کر دیا کہ پہلی حدیث میں خلیفے سے مراد کون حضرت مادی ہیں جی حدیث نمبر دو دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفت من امتی یقاتلون على الحق ظاہرین الى یوم القیامة اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی اور ہمیشہ غالب رہے گی فرمایا فَيَنزِرُ عِسَىٰ بن مریم اللہ حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گ اس وقت مسلمانوں کا امیر کہے گا تعال صلی لنا حضرت تشریف لیں اور ہمیں نماز پڑھیں لیکن وہ حضرت مسیح نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے اب یہاں لفظ آیا فیعقول امیر مسلمانوں کا امیر کہے گا اور دوسری احادیث میں یہ بات موجود ہے جب حضرت مسیح تشریف لے آئیں گے اس وقت مسلمانوں کے امیر کون ہوں گے حضرت مادی ہوں گے اس حدیث نے بھی بتا دیا کہ لفظ امیر کے مصدح کون ہیں حضرت مادی ہیں چنانچہ حضرت ملا علی نے مرکات شرح مشک جیل سولہ صفح اکسٹھ پر امیر کے مستاق کو امیر کا مزداق حضرت مادی کو قرار دیا حدیث نمبر تین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تضاب الدنیا حتیٰ یملی العرب عرب من العمن اہل بیتی یوات عسم اسمی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے خاندان میں سے میرے اہل بیت میں سے ایک بندہ عرب کا مالک نہیں ہوگا اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اس کا نام میرا نام والا ہوگا کیا مطلب اس بندے کا نام محمد ہوگا جام ترمزی جیل دو صفہ سنتالیس ابواب الفتن باب ماجا افیل مہادی محدثین نے ایک اور جملہ بھی آخر میں بڑھایا ہے یوات اسم اسمی و اسم اسم ابی ہی ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا اپنا نام بھی محمد ہوگا ان کا اپنا نام میرے نام سے ملتا ہوگا اور والد کا نام میرے والد کے نام سے ملتا ہوگا آخری حدیث دیکھ لیں حضرت ام سلمہ فرماتی اللہ کے نبی نے فرمایا المحدی یوم نہ میم الداطمتہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ میری اولاد میں سے ہوں گے اور سیدہ میرے خاندان میں سے ہوں گے اور سیدہ فاطمۃ الظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اب دیکھیں ان احادیث میں حضرت مہدی کی آمد کی خبر بھی دی گئی ان کی صفات کو ذکر بھی کیا گیا باقی مکمل روایات نہ بندہ لکھ سکتا ہے ہر وقت اور نہ ہی بندہ یاد کر سکتا ہے اور اگر تفصیلی لکھنی شروع کر دی جائے تو شاید فیل بہت لمبی ہو جائے اور جب لمبی ہو جائے تو شاید آپ کے لیے خریدنا مشکل بھی ہو جائے اس لیے ہم نے مختصر کیا ہے جو فیل ہم نے اس موضوع پر تیار کی ہے وہ ٹوٹل فیل تقریباً 68 صفحات کی تھی دو کم ستر پھر ہم نے درمیان میں کافی ساری چیزیں نکال دی اگر دس حدیثیں تھیں تو ہم نے تین رکھی دس تفسیریں تھیں تو ہم نے دو رکھی فیر ہمارے پاس اصل موجود تھی لیکن ہم نے آپ کی سہولت کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے اس کو مختصر کر دیا تاکہ یاد کرنا بھی آسان ہو اور لینا بھی آسان ہو تو یہ پہلا مسئلہ ہے باقی آپ حضرات دیکھ لیں گے اگر اس کے بارے میں وقت ہوا تو باقی مسئلے دیکھ لیں گے اگر نہ ہوا تو آپ حضرات خود مطالعہ فرما لیں گے کر لیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں باخر الدعانہ الحمد رب